آئیے جناب سوال ایک یہ ہے کہ گنہنگار مسلمان اگر میلاز شریف محبت کے جذبے سے مناتا ہے تو اس کو اس کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں گنہگار مسلمان اگر میلا شریف محبت کے جذبے سے مناتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں یہ سوال نمبر ایک ہے ٹھیک ہے تو جناب سنیے سلسلے میں حدیث پیش کروں گا اور بخاری شریف کی حدیث ٹھیک ہے جب مشرق کافر کو فائدہ پہنچتا ہے تو گنہگار فاسق یعنی مومن کو بطریق اولا بے شک فائدہ پہنچے گا کیونکہ محبت اور معصیت گناہ, معصیت کیسے کہتے ہیں؟ گناہ کو کہتے ہیں کیونکہ محبت اور معصیت یعنی گناہ دو الگ چیزیں ہیں مگر ایک دوسرے کے متضاد نہیں کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہے اور معصیت یعنی گناہ کا تعلق آزاد یعنی جسم ظاہر سے ہے تو اس پر میں بخاری کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں امیر م... بخاری حدیث کا مخارشریف صفا فائیو سکس اور حدیث نمبر جو ہے وہ سکس ہے ٹھیک ہے جناب 6780 یہ حدیث نمبر اپنے بعد نوٹ کر لیا کریں جناب حمیر المومین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ ایک شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں لوگ حضرت عبداللہ حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شراب نوشی پر سزا بھی دی تھی ایک بار ایسا ہوا کہ لوگ اسے گرفتار کر کے لائے تو اسے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کوڑے لگائے گئے قوم میں سے شخص نے کہا یا اللہ اس پر لانت کر یہ کتنی مرتبہ شراب نوشی میں گرفتار ہوئے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر لانت نہ کرو اللہ تعالی کی قسم مجھے معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے تو اگر کوئی گنہگار کسی کے دل میں ہو یہ ہو کہ جناب میں تو بڑا گنہ گار ہوں مطلب میں میلاد شریف کیوں بناؤں میں حضور کے اس میں نا شریف کیوں پڑھوں یا بہترین محافل میں کیوں جاؤں یا انسان شیطان عجیب و غریب قسم کے وسط سے دلوں میں ڈالتا ہے شیطان اصل میں مولم الملکوت رہا ہے بہت مکار بہت چالاک اور بہت ایار قسم کا شخص ہے تو اس کی ایسی باتوں میں یقین نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم میں گناہ معاف کرنے والا ہے لیکن آپ نے اپنے اچھے اعمال جو ہے نیک اعمال جو ہے وہ کنٹینیو رکھنے ٹھیک ہے اور اس سلسلے میں یہ ہے میری ایک بات ہمارے سنی بھائی آن لائن ہو چکے ہیں سنی مسلم بھائی آن لائن ہو چکے ہیں اور میں ان کو انوائٹ کر لوں بہت علمی شخصیت ہے ماشاءاللہ سے تو کوئی روم میں ہے جناب کوئی میری آواز کوئی کسی کو آ رہی ہے کچھ اچھا ٹو بیڈ اصل اللہ ہو کر اچھا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے با... ان کی آ... وفات کے بعد کچھ کہہ نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور اب وہ ان کو یا جو ہے اس طریقے سے نہیں پکارنا چاہیے تو اس سلسلے میں چند احادیث شریف پیش کروں گا اور یہ بڑی اس میں مزیدار باتیں ہیں تو وہ توجہ آپ لوگوں کی چاہوں گا کیونکہ یہ چیزیں توجہ کے ساتھ اور ٹھیک ہے تو یہ حدیث شریف ہے مسد ابیا اعلی صفح گیارہ حدیث نمبر سکس فائیو سیون سیوند میں بھی حدیث ہے جلد آٹھ صفح تین سو ستاسی حدیث ول نجی نقصو اب القاسم عیسب مریم امام مخصم و حکم ادلن فلیک سرن ذات ولیقول ولیوز سہنا ولا يعرضن عليه المال فلا يقبله ثم لان قام على قبر فقال يا محمد الله الله حضرہ ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئے سنا ہے کہ جس ذات کے قبضے قدرت میں ابو القاسم کی جان ہے عیسی ابن مریم ضرور نازل ہوں گے امام اور انصاف کرنے والے حاکم اور عادل ہوں گے وہ صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے لوگوں میں صلح کرائیں گے اور بغص کو دور کریں گے ان پر مال کو پیش کیا جائے گا تو وہ مال کو قبول نہیں کریں گے پھر اللہ کی قسم اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کر مجھے پکار کر کہیں یا محمد اللہ اللہ کیا چیز یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ تو میں ان کو ضرور جواب دوں گا لوگ کہتے ہیں جی کہ مر کے مٹی ہو گئے جناب توبہ توبہ, توبہ. ایک اور عزیز شریف کتاب جلد 6 صفحہ 359 اور وزیر خوراک تھے کیا تھا جناب فوڈ منسٹر سے فوڈ تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار لوگوں پر قحط پڑ گیا ایک شخص حضرت بلال بن حارثی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجئے کیونکہ وہ کہاں سے ہلاک ہو رہے ہیں اللہ اللہ اللہ اکبر کیونکہ وہ کہاں سے ہلاک ہو رہے ہیں اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے خواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر رضی اللہ تعالی کے پاس جاؤ ان کو سلام کہو اور یہ خوشخبری دو کہ تم پر یقیناً بارش نازل ہوگی تم پر یقیناً بارش نازل ہوگی اور ان سے کہو کہ تم پر سوج بھوج لازم ہے تم پر سوج بوجھ لازم ہے دو بار کہا پھر وہ عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان کو یہ بشارت دی حضرت عمر رضی اللہ رونے لگے اور کہا اے اللہ میں صرف اسی چیز کو ترک کرتا ہوں جس سے میں عاجز ہوں اللہ اکبر آپ بولو بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ مب ہم بات کرتے کرتے نہیں نہیں بولا کرو ٹھیک ہے جو بھی ہے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں رہی مجھے میں مبہم بات نہیں کرتا جو کرتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں اور ہر جگہ پہ کرتا ہوں اور حدیث شریف ہے توحفت ذاکر نے یہ حدیث میں کہاں سے پیش کرنے یہ شوکانی ہیں وہ کا بہت بڑے امام ہے تو ان کی صفا تین سو چودہ اور حدیث نمبر فور ٹو ون وادیوں کی ایمان کی کتاب ہے توحفت ذاکرین لشوقانی اور یہ دوسری کتاب ہے اس کا نام ہے عمل الوم ولیلتا صفا ساٹھ حدیث ٹو ون سکس ایٹ اور ون سیونٹی اور ون سیونٹی ٹو یہ تین جگہوں پہ آپ کو یہ حدیث ملے گی اور العرب المفرد میں بھی یہ حدیث شریف ہے ٹو سکس ون حدیث نائن نائن تھری اور الاسخار میں بھی یہ حدیث شریف ہے صفا ون حدیث نائن <coughs> حضرت عبد عبدالرحمان بن سات رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پاؤں مبارک سن سنو دیکھ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ اپنی روٹین میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں بھی جو ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں انسان بعد جگہ پہ ایک مستقل ایک پوزیشن میں بیٹھے رہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کیا کیا جناب کے ہے uh, ask the motion, get the mic that works. کیا مسئلہ ہے جی کے بھی کوئی سوال اور جناب وہ ضرور پوچھ ہیں جو حدیث پیش کرنے لگوں میں صنعت کے ساتھ بات کروں میں تو خود سے میں کوئی بات نہیں کر رہا حضرت عبد الرحمان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ روایت کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کپاؤ مبارک سن ہو گیا تو ایک شخص نے سیرس کی کہ جو تیرے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ پسند ہو ان یعنی پسندوں اسے یاد کیجئے جی تو انہوں نے فوراََ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد یا محمد اللہ, اللہ, اللہ اچھا تاریخ السم الملکو تو تاریخ طبری میں, میں ایک واقعہ بیان کرنے لگوں سنیے بات ہیں ابو مخف نے محنف نے کہا کہ مجھے ابو زہر ابسی نے اور ان کو قرہ بن قیس سمیمی نے حدیث بیان کی اس نے کہا پس میں نے بھلا دی وہ اشیاء اشیاء میں سے مگر میں نے کوئی چیز نہیں بلائی میں زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہما کا قول نہیں بلا سکتے جب وہ اپنے بھائی حسین رضی اللہ و تعالیٰ کے قریب گریا کرتے ہوئے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا محمدہ یا محمدہ اللہ اللہ آپ پر آسمان کے فرشتوں نے یہ جی حسین ہی میدان میں پڑے ہوئے ہیں خون میں لت پت ہیں آزاد کٹے ہوئے ہیں یا محمدہ آپ کی بیٹیاں نواسیاں قیدی ہیں اور آپ کی اولاد قتل کیے گئے ہیں جو باد سبا ان پر خاک اڑا ڈالتی ہے راوی نے کہا کہ زینب نے تمام دشمنوں اور دوستوں کو رلایا راوی نے کہا کہ دیگر شہدا کے سر تنوں سے الگ کر دیے شمر ابن جوسن اور قیس ابن شاط نے عمر بن حجاج اور حضرت بن قیس کے پاس بہتر سر تھے جو انہوں نے آگے پڑھ کر عبداللہ بن زیاد کے سامنے رکھ دیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ان, ان کو عربی زبان نہیں آتی تھی کیا ان کو صرف و نحو کی ان کو جو جن کی مادری زبان ہے ان کو صرف و نحو کا پتہ نہیں تھا کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ جو لوگ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں ان کو یا نہیں پکارا جانا چاہیے یا تو کہنا شرک ہے جناب ایسے مردو جاہل علما ہیں کہ جس گاڑی کہتے ہیں یا ہو تو اس سے سفر نہ بھائی کہاں پہ لکھی ہیں یہ باتیں یا جو ہے آپ کیوں نہ پکاریں کسی کو نماز میں تو اطحیات اللہ ود صلابات وطی بات السلام علیکم ایوہنبید پکارتے رہتے ہیں یہاں پر پکارتے آپ کو تکلیف ہوتی ہے یہ کچھ علماء ہیں جو کچھ دیوبندی اور وہابی تو انہوں نے یہ سارا گن جو ہے تو مچایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں اور یہ کچھ ہے جی جی آپ آجائے مائی پہ فراز بھائی کے کوئی سوال ہے آپ آج مائی پہ السلام علیکم السلام علیکم کمل بھائی خان صاحب بڑے بڑے مہربانی میری کیا ضرورت ہے آپ سے میں سوال کروں مگر میں آپ سے آپ کو تھوڑا کلیئرفکیشن دے رہا تھا آپ کو یاد ہوگا یہ جو کہاں پہ فن میں کہاں پہ کون سی ملک میں جا پہ نبی سیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انہوں نے کسی بدتمیز نے کارٹون بنایا تھا اس سے پوری دنیا کے اندر تھا تمام سامنے عمر کے اندر سعودی عرب میں بھی ہو رہا تھا جو مطلب یہ نہیں جو ہمارے سے سنی تھے لوگ تھے وہ اپنے اپنے طور پہ یہاں پہ آرٹیکل لگا لکھے رہے ہیں آپ یقین کریں نہ میں نے ان دنوں باقی ابھی بھی کے پیچھے یار رسوڈ لکھا ہوا دیکھا بڑے بڑے منتالی کے سامنے کسی نے منع نہیں کیا وہ اب تک چلا رہا ہے رسول اللہ تو میں نے کسی سے پوچھا میں نے کہ بھائی یہ تو پابندی نہیں ہے تو میں نے کہا نہیں یہ ان کا نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن سنیے کہ پہلے لکھ بھی نہیں کرتے مرتبہ آپ کو پکڑ بھی کرتا تھا صاف کا سمجھا اب یہ بھی کسی نے منع نہیں کیا بڑا پینٹ کیا ہوا اس کے بعد بعد ہوتا لگایا گیا بعد لوگوں نے اسٹیکر اندر سے لگایا ہے کے اندر سے یہ بات بتانے آپ کہا تو آئیے جناب آپ کہاں سے اگر اس میں کوئی سوال بنتا ہے کے لیے تو جواب دے دیں مگر میری ضرورت نہیں کہ میں سے سوال السلام علیکم جی السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں <coughs> ایک حوالہ پڑھنے لگوں جلال الافام اس بک کا نام ہے کل رات عرفان شاہ صاحب, مشہدی صاحب نے بھی دامت برکاتہ مالیہ نبی ٹی وی پہ اس کے جواب دیا ہے انشاءاللہ میں پلے کروں گا ادھر آ ہاں فراز میں نے آپ کو لنک دیا ادھر سنے آپ. اللہ جلالفام کون ہے جناب ابن قیم ہے ابن قیم کون ہے ابن تیمیہ کا شاگرد ہے وہادیوں کا جو امام ہے ابن تیمیہ اس کا شاگرد ہے اچھا آپ کو میں نے دیا نہیں میں نے ایک منٹ میں آپ کو دیتا ہوں جناب میں آپ کو دیتا ہوں میں ذرا واقعہ پورا کر لوں تو ابن کول بھائی اگر آپ ان کو دے رہے تو وہ ہے میں نے کل رات سب کو پیس کیا جناب آپ کو بھی کیا سب بھائیوں کو کیا آپ آن لائن ہو سکتے پھر شاید میں بھی آپ کا سسٹم آف ہو گیا ہو تو جناب جلال افامکن کی لکھی ہوئی بک ہے ابن قیم کی ابن قیم کون تھا ابن تیمیہ تھا ابن تیمیہ کون ہے وہ شخص ہے جو بارویں صدی ہجری میں بارہویں عیسوی میں پیدا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال بعد پیدا ہوتا ہے کتنے سال بعد پیدا ہوتا ہے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال بعد پیدا ہوتا ہے یعنی باروی صدی عیسوی جس کو کہا جاتا ہے جب چنگیز خان کا دور تھا اور مسلمانوں پر ایک عجیب غریب قسم قتل عام شروع ہو چکا تھا تو آ... چھ سال بعد ٹھیک ہے یعنی آج دو ہزار ہیں تو میں پیدا ہوا تھا تو, تو کہنے کے میرا مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جب پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کے جو کفری عقائد ہے جو حضور صلی... نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں کہ مدینہ شریف نہ جائیں اگر جانا ہے تو مسجد نبی کی نیت سے جائیں حضور کی نیت سے کبھی کوئی نہ جائے میں ابھی واقعہ بیان کروں گا میں تعبین اور طبع تعبین سے واقعہ بیان کروں گا میرا آج ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو بارہویں صدی میں پیدا ہونے والے بندے کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبین کو جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور طب تعبین کو جو امام مالک رضی اللہ عنہ جو امام شافین ہیں جو امام حمبل ہیں ان کو یہ لوگ نہیں مانتے ان کو لوگ یہ نہیں مانتے نہ نہ کو یہ شاہ سب مشد والا وہ لکھ دیں ویڈیو پلیز میں پلے کروں گا فراز ان کو لوگ نہیں مانتے ان لوگوں کو مانتے ہیں جو لوگ بعد کی پیداوار ہے چھ سو سال بعد پیدا ہوتے ہیں ان, ان لوگوں کو لوگ مانتے جو تابین ہیں جو تعدین ہے طب تعبین جن کو خیر القرون کہا گیا ہے سمن الزین ٹھیک ہے اللہ علمی دور بہتر ہے اس کے بعد کا دور بہتر ہے اس کے بعد کا دور بہتر ہے حضور کا دور بہتر رہا بہترین دور تھا صحابہ کا دور بہترین تھا تعبین اور طبع تعبین کا دور بہترین تھا اللہ اللہ تو یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں تو یہ اس کتاب کو جو تبلیغی نصاب آپ نے دیکھے ریورڈیزم جو ہے اس کو فضال اعمال کہتے ہیں اس کے صفحہ 110 سو یہ واقعہ ہے اور جلال اللہ کے صفحہ 225 میں بھی یہ حدیث رقم ہے ٹھیک ہے تو یہ نوٹ کرے جلال الفام کس کی بک ہے ابن القیم کی بک ہے تو اس میں کیا ہے جناب کہ علامہ ابو بکر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے نکل کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر بن مجاہد کے پاس تھا کتنے میں شیخ المشاہق حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ آئے ان کو دیکھ کر ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے ان سے معنی کا یعنی گلے ملنا کیا ان کی پیشانی کو بوسہ دیا میں نے شیئر کی کہ میرے سردار آپ شبلی کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں حالانکہ آپ اور سارے علماء باغداد یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے فرمایا میں نے وہی کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا اللہ اللہ علہ اپنا خواب بتایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شبلی حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی پیشانی کو بوسہ دیا اور میرے استفسار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہر نماز کے بعد لقم رسول تم ہری سُن علیمن ولی آیت اور اس کے بعد پڑھتا تھا اور مجھ پر درود پڑتا تھا ایک اور روایت میں کہ جب بھی فرض نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یہ عائ شریف القاعق پڑتا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد کیا صلی اللہ علیہ! یا محمد شبلی کا فیل کیا تھا جناب بغداد میں بیٹھ کر بغداد میں بیٹھ کر ان کا فیل کیا تھا ان کا قول کیا تھا صلی اللہ ان کا درود پا کیا تھا صلی اللہ علیہ! کا یا محمد صلی اللہ علی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس خواب کے بعد جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا دروت پڑتا تو انہوں نے ہی بتایا ایک اور صاحب سے اسی نو کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو القاسم خفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شبری ابو بکر بن مجاہد کی مسجد میں گئے ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے ابو بکر نے کے شاگردوں میں اس کا چرچا ہوا یہ واقعہ میں کسی سنی بک نہیں کر رہا یہ واقعہ میں وادیوں کے امام ابن قیم کی بک جلال الفام سے پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے استاد سے کہ آپ کی خدمت میں وزیر اعظم آئے ان کے لیے آپ کھڑے نہیں ہوئے شبلی کے لیے آپ کھڑے ہو گئے انہوں نے فرمایا کہ میں ایسے شخص کے لیے کیوں نہ کھڑا ہوں جس کے تعظیم کے لیے حضرت صلی اللہ وسلم خود کرتے ہوں اس کے بعد استاد نے ان کو اپنا خواب بیان کیا اور یہی بات کی حضور کے خواب میں زیارت کی سرکار سلیم نے خواب نرشا کل کو تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا جب وہ آئے تو اس کا اکرام کرنا بو بکر اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے دو دن بعد پھر حضو صلی اللہ وسلم کے خواب میں جیارت بکر اللہ تعالیٰ اللہ تعالی تمہارا بھی ایسا ہی اکرام فرمائی جیسے کہ تم نے ایک جنتی آدمی میں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبلی کا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کس وجہ سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ پانچوں نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے رسول من ما اللہ اللہ اور اسی برس سے ان کا, ان کا یہی معمول ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجئے درود پر درود بھیجیے اور سلاۃ و السلام علیکم یار رسول اللہ پڑھتے بالکل بھی نہ جھجکیے بالکل بھی نہ شرمائیے ٹھیک ہے تفصیل الدن کثیر سے ایک مختصر بات عرض کرنے لگا ہوں اور یہ تفصیل کثیر جلد ایک صفحہ سات سو نو پہ ہے اللہ اللہ اور الاسکار جو بہت مشہور امام کی بک ہے ان کی صفحہ ایک سو اور حدیث نمبر وہ ہے فائیو سیون تو سنیں حضرت ادبی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کن کا جناب حضرت ادبی ایک تعبین گزرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربت کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جو ایک عرابی آیا ٹھیک ہے اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قرآن کریم کی شاید کو سنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سامنے اپنے گناہوں کا سفار کروں ولہم جو ہے نا اِس ولم ولی جو آئے تھے کہ آپ لوگوں پہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اگر وہ آپ کے سفار کریں گے تو میں بھی آپ کے جو ہے گناہوں کو معاف کر دوں گا لوگ کہتے ہیں جناب صحابہ کی دیکھا دیکھیں کثیر کیا کہتے ہیں اسی آیت کی اشارہ میں نیچے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہوں کا سفار کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کروں وہ آرابی لوٹ گیا تو مجھے نیند آ گئی اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصف فرمانے جا اس آرابی کو خوشخبری سنا اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں تو یہ ہے جناب وہ باتیں جس کے بارے میں آج کل لوگ تبرے کرتے ہیں لان تان کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں تو سرکار صلیم نور ہیں یا نہیں سرکار صلاحیت وسلم نور ہیں یا نہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو ابھی ایک بات کرنے لگا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اگر وہ بات دیوبندی کو کسی بک سے دوں بھائی کچھ جی جی جی بالکل بالکل مائک پہ یو کین آنسک ای کائنڈ آف کوچن ہیئر نو پرابلم ریز یور جس کے ذہن میں کچھ سوال ہو بالکل مائک پہ آئے جو میں پوچھ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کے سلسلے میں آپ نے کو کوئی بھی سوال کسی کا ہے تو مائک پہ آئے اور پوچھیں آ جائے مائک میں آپ کے لیے فکر رہے السلام علیکم السلام علیکم رحمتہ اللہ آواز آ رہی بھائی جا میں رہی ہے کہ یہ جو عید ملازم نبی مناتے ہیں لوگ تو اس کا کیا شریک روسی ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں تو یہ کبھی نہیں منایا گیا اور اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں الفطاً کباطین ان کی زندگی میں ہمیں کبھی یہ چیز مطلب کہیں بھی نہیں ملتی انہوں نے عید ملازم نبی منایا وہ بارہ روی البل تو یہ اس کی کیا دلیل ہے آپ لوگ مطلب ادھر آتے ہیں اور کئی ہمارے لوگ بھائی ہیں وہ کرتے ہیں یہ تو اس کی کوئی دلیل ہے اللہ کے نبی کی زندگی میں یا صحابہ کی زندگی میں ہمیں کچھ ملتا ہے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو کیا ہم صحابہ سے زیادہ محبت کرنے آ جاؤ اللہ کے نبی کو تو اس بارے میں ذرا ہیں السلام علیکم و اللہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اس روم میں یہ بات بیسیوں بار بیان ہو چکی ہے لیکن آپ انشاءاللہ شاء کریں تو آپ کے آپ کے سوالوں کے جواب مل جایا کرے گا میلا شریف حسن میں ہے کیا میلا شریف حسن میں, میں ہے کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ان کے اسکار بیان کرنا ان, کے فضائل ان کا ذکر کرنا اور ان کے فضائل بیان کرنا اور اس عبادت کرنا اور صدقہ خیرات کرنا یہ چیزیں میلاد میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا کوئی تیسرا کام نہیں ہوتا ولاد میں کیا ہوتا ہے سرکار وسلم کی ذکر کرنا اس دن اسی دن کیوں کرنا اسی پہ آپ کا اعتراض ہے نا اور عبادت کرنا اور سرکار سلم کا فضائل بیان کرنا ناطے پڑھنا سب خیرات کرنا تو سب خیرات تو احادیث ثابت ہے ناطے پڑھنا حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ثابت ہے اور اسی دن کیوں پیر والے دن جو سرکار صدم کی بلادی اسی دن کیوں کرنا تو اس لیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں تو دیکھیں کہ میلاز شریف اور سرکات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کن کن کن کن نے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا حضو صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے اگر فرمایا ہے تو کیوں فرمایا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے دیکھا. کچھ پوائنٹ اپنے رکھ لیں سرکار ارے بھائی حضو صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ نے یہ کام کیا, کیا؟ کہ نہیں یہ کام ہے یہ کام ہے کیا اصل میں اس کے بارے میں دیکھیں آپ کو میری یہ سمجھ آ رہی ہے بھائی صاحب میر صاحب کہ اس دن ہم کرتے کیا ہیں اس سے انسانوں لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے نا کہ جی یہ آپ ناتے پڑھتے ہیں کہ کیوں پڑھتے ہیں صدقہ اسی دن خیرات اسی دن کیوں کرتے ہیں عبادتیں آپ لوگ اس دن کیوں کرتے ہیں تو آ جائیں ابھی میں حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھ لوں مسلم شریف کی حدیث ہے لکھنے نوٹ کرتے جائیں صحیح مسلم کی حدیث ہے صفا 865 اور حدیث نمبر 2750 کوئی بھائی ذرا کے ساتھ لکھ بھی دیں کو کہ صحیح مسلم پیج ایٹ اور حدیث ٹو ٹھیک ہے کے امام احمد میں بھی یہ حدیث ہے جلد سات صفا پانچ سو چار حدیث ٹو ٹو نائن ون سیون اور مشکا شریف میں بھی یہ حدیث ہے جلد ایک صفا تھری ایٹ سکس حدیث ٹو زیرو فور فائیو جی جی صحیح مسلم پیج ایٹ سکس اور حدیث ٹو سیون زیرو مسلم شریف کی حدیث ہے ٹھیک ہے ایٹ سکس فائیو پیج ہے اور حدیث نمبر جو ہے وہ ٹو سیون فائیو زیرو ہے حدیث نمبر بھی ان کو لکھ گئے شریف کی مستر امام احمد میں بھی حدیث ہے جلد ساتویں جلد میں ٹھیک ہے امام احمد جلد سات یعنی بک سات صفحہ پیج فائف زیرو فور فائیو اچھا ٹو سیون فائیو زیرو بھائی صاحب ٹو سیون زیرو میں خود ہی لکھ دوں گا آپ کو اچھا اور حدیث 229, اور مشکات میں بھی اچھا. حضرت ابو قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو سومی یوم لسین فقال فیه ولدت فیه انزل علیہ حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ پر وہی نازل کی گئی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پہ وہی نازل ہوئی تو اسی شکرانے میں اور اسی شکر میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حضور میں روزہ رکھتا ہوں ایک تو روزہ جب لوگ رکھتے ہیں تو پھر عبادت بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے روزے میں انسان کی پاکیزگی اور تقوا جو ہوتا ہے عام آدمی کی میں بات کروں انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں ان کو تو بات چھوڑ دیں ایک عام آدمی کی بات کروں عام آدمی بھی جو ہوتا ہے اس کا تقوا بہت ڈفرینٹ ہو جاتا عام دنوں کے نظر تو امبیا تو جب روزے ہوں کے بغیر روزے کے ان کا تو تقوا ایک انتہا کو پہنچا ہوتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو میں وسال کے روزے کیا کرتے تھے کیا کیا کرتے رکھا کرتے تھے سو میں وسال ساتھ سا متواتر روزے ہوتے تھے کئی کے دن ان کے تو صحابہ نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا تو کوئی صحابہ بچارے بیمار ہو گئے کمزور ہو گئے سرکار صلیم کے پاس سرکار نے پوچھا کہ رہا کہاں ہے کچھ صحابہ نماز میں نظر نہیں آ رہے تو صحابہ نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمزور ہو گئے بیمار پڑ گئے تو سرکار کو فرمایا کہ تو صحابہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے صحابہ اگر ان کو یہ فالو کرتے ہیں کہ سو میں وشال کے روزہ رکھتے ہیں تو وہ بھی وہی رکھے صحابہ اور جو تمہارے فارق صلی وضو کے دوران صرف ایک جگہ پہ اپنے جسم کے آزاد ہوتے ہیں مسکراہ پڑتے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے تھے تو کیا صحابہ اس سنت کو فالو نہیں کرتے ہوں گے کیا صحابہ اس سنت کو فالو نہیں کرتے ہوں گے ایک اسلام میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے اصل اور ایک ہوتی ہے نقل اصل ثابت ہو جائے تو نقل اس کی خود بخود ثابت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سب کا خیرات ہے جناب سب کا خیرات کرنا جائز ہے بالکل جائز ہے اگر وہ آپ جمعے کو کرتے ہیں جمعرات کو کرتے ہیں کیا انبیاء کرام یا عرب میں یا ہفتے ات اتوار کے دن شادی جو تھی شادی کرنا جائز ہے نا آپ کے ہاں شادی کرنا آپ کے ہاں مسلمانوں کے ہاں جائز کی ہے نا کیا ارب میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے اتوار کو شادی کی تھی یہاں پر تو ہفتے اتوار کو آپ رکھا سکتے رکھ ہیں کیونکہ معاشرے یہاں پر ایک چل رہا ہے نا کے کہنا لیکن شادی کرنا جائز ہے ہفتے اتوار کو کریں پیر جمعرات کو کریں منگل بوتھ کو کریں جس دن دل گئے کریں بھائی کو اس سے روکا ہوا ہے مقصد کیا ہے شادی کرنا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں وہ چیز اگر جائز ہے تو خود بخود وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کیا عرب کے لوگوں نے کھانے پینے میں تو کھجور اور دودھ کا زیادہ یوز کرتے تھے شہد وغیرہ آپ لوگ تو بیٹھ کے بریانی کھا رہے ہوتے ہیں اور میوے چنے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن ایک چیز کھانا پینا اس میں ہے لوگ کھاتے رہے ہیں. آپ بھی کھاتے ہیں آپ اپنی ضروریات کے تحت کرتے ہیں وہ اپنی ضروریات کے تحت کھاتے تھے چیز ہے کہ اس کا اصل ثابت ہے کہ نہیں ہے ٹھیک یہ میں حدیث پڑھتی <coughs> اس کی تھوڑی سی میں تصویر آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں مفتی احمد یارخان نعمی رحمۃ اللہ علیہ کی مرات المناظی میں انہوں نے کیا شر لکھی اس کی بھی سن لیں جناب عکیم علومت مفتی احمد یارخان نعمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو پوچھا گیا کہ اس دن میں روزہ رکھنا کیسا ہے اور اس کا کیا ثواب ہے یا یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ سرما ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں اس میں کیا خصوصیتیں پیر کے دن دنیا کو دو نعمتیں ملی ایک میری تشریف آوری سرکار جب بتایا اور دوسرا نزول قرآن کی ابتدا غار پہلی وہی ربیح خوق خلق یہ پیر کے دن ہی آئی لہذا اس دن روزہ رکھنا بہت ہی بہتر ہے اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے کیا ہوئے ایک یہ کہ وقت اور جگہ اشرف واقعات کی بوجہ سے اشرف ہو جاتے ہیں وقت اور جگہ بہترین کو واقعہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کی عزت و عظمت بڑھ جاتی ہے دوسرے کہ حضور نبی ذات کریم اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت حضور وسلم نے اسے نعمتوں میں شمار کیا. رب تعالیٰ نے لوگوں کی باتیں نہ آیا کرے کہ جی, جی صاحبہ نے کام کیا. تو صحابہ نے جنگیں کیے جنگیں آپ بھی کرتے ہیں وہ تلواروں کے ساتھ اور گھوڑوں میں کرتے تھے آپ آج کل ٹینک اور میزائل کے ساتھ کرتے ہیں یہ وقت کی ضروریات ہے اس وقت کی وہ ضرورت تھی. مقصد کیا ہے بات کیا, ہے? کیا ہے? چیز جائز وہ ہے جنگ ٹھیک ہے نا تو تو کسی بھی دن بیٹھ کر نماز پڑھنا روزے رکھنا یہ کیا کوئی برا فیل ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا بات دو ہوتی ہے نا میں نے آپ کو اس کے اثر ثابت کر دی کہ سرکار صرح سلم پیر کے دن کی روزہ رکھے عبادت کیوں کی اور صحابہ کے اگر ناتے ہم پڑھتے ہیں تو وہ ناتے حضرت بڑی مشہور ناطے ہیں وہ تو اہادی سے مشہور خبر مشہور سے اگر آپ کو خبر واحد خبریں مشہور اور خبر متواتر کی کوئی سینس ہے آپ کو تو آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدت ہے موٹر سائیکل چلانا نہیں دین میں کون سی چیز ایجاد کرنا بدت ہے اب مجھے بتائے نا بدیت کے ساتھ بات کرتا ہوں پہلے ہی رہے چھلانگ مت لگائیے گا یہ, یہ وادیوں کا دیوبندیوں کا بڑا پرانا عمل ہے میں پچھلے سولہ سال کو ان کو بھگتتا آ رہا ہوں یہ اتنے ایشو نہیں ہے اتنے اتنے ایشو نہیں ہے. یہ دا دا دا سکون سے سکون سکون سکون آپ نے کہا کہاں سے ثابت ہے میں نے پہلے آپ کو حدیث پڑ دی ہے پہلے میں نے آپ کو حدیث پڑھ کے دی ہے آپ پہلے یہ لکھیے یہاں پر نہیں نہیں آپ مسلم آپ کے, کے مسلم میں, میں, میں جیسے مسلموں کو کو کہا نا پچھلے سولہ سالوں سے میں وادیوں دیوبندیوں سے ڈیل کرتا آ رہا کو میں ان کی بو میں ابھی قرآن کے عیت سے آپ کے سامنے پڑوں گا میں قرآن کے آیت پڑھوں گا اپنے بیدر کے مانگی پھر ان شاء اللہ میں آپ کو بحث کرتا ہوں ادھر ہی لے گا جائیے گا مت اگر آپ سیکھنے آئے ہوئے ہیں تو ادھر ہی بیٹھی گیا مجھے سکھایا جائیے گا یا پھر خود سیکھ جائیے گا دو بندے ہوتے ہیں سوالات دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کسی کو زیر کرنا ٹھیک ہے کہ یار بندہ اس کو میں کس طریقے سے روم میں وہ کر دوں ہرا دوں اپنی ہو جائے میری ایک ہوتا ہے سیکھنا اور ایک ہوتا ہے ٹائم ضائع کرنا تو ہرانا تو آج تک میں سالوں میں مجھے کسی بھابھی نے ابھی تک نہیں ہرایا اور باقی ضلیل اور عزت ہے ازلت پہ دینے والے اللہ کی ذات ہے اور ٹائم ضائع کرنا تو کرتے رہے آپ کے سوال پوچھنے سے میں گھبراتا نہیں ہوں کیونکہ ہم لوگوں کے روموں میں جاتے رہنے بے ہمیں ڈاٹ دے کے بٹھا دیتے ہیں ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں ہم آپ کو موقع دیں گے مائک پہ آئیں گے اب, اب آپ نے کیا بات کرنی ہے اب آپ نے قرآن حدیث سے میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے نا آپ حدیث سے اس چیز ثابت کریں گے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے اب حدیث سے آنا ہے ابھی مائک پہ آئے آپ ہینڈ ریز کریں میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے آپ نے حدیث کے مقابلے میں حدیث لانی ہے آپ کی رائے میں نہیں مانوں گا نہ میں کوئی آپ کی اکلی دلیل مانوں گا ٹھیک ہے آپ کی رائے اور آپ کی عقلی دلیل کا کوئی حق نہیں بنتا حدیث کے مقابلے میں حدیث لائیں گے میں قرآن کی آئےتیں بھی آپ کے سامنے پڑھ لوں پہلے میں قرآن کی رائے پڑھ لوں ادھر رہیے گا قرآن شریف آپ نے پڑھو گے نا اگر کبھی پڑھو تو پڑھ لیجیے کہ جا کر سورین آیت ایک سو بھائی جانا آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیتے میں نے دے دیا نا سرکار صلی سلم پیر کے دن روزہ کیوں رکھا یہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے مطلب یہ کہ میں نے بیٹھ کر لکھ لائلا کیونکہ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں یا داسان حمیر حمزہ کیونکہ عمر عیار کی شورے میں آپ کو یا تلسم و شربا کی میں شورے آپ کو سنا رہا ہوں کہ عید میلاد النبی منانا کہاں لکھا ہے سرکار صلی اللہ علام پیر کے تھے عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی میلاد کسے کہتے ہیں پیدائش کی پیدائش کے واقعات میلاد مطلب کس ملک سے آپ کا تعلق ہے بھائی کون سی زبان آپ بولتے ہیں کوئی لغت پڑھی ہے آپ نے کوئی لغت آپ نے پڑھی ہے آپ سوال ہے مجھ سے اس قسم کا سوال کریں آپ آئیں مجھ سے اس قسم کا سوال کریں سوال کر میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ بھائی صاحب آپ یہ اس کو عید کرتے ہیں یہ عید کہاں سے ثابت ہے ٹھیک ہے نا ملا تو پیدائش کو کہتے ہیں پیدائش کے واقعات ٹھیک ہے سوال جو وہ ان سے پہلے سوال کرنا کے جواب आपको میں آپ کو دے کو سکھاتا کرتے ہیں تو آپ یہ کہیے جناب کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو عید کہتے ہیں میلاد کو اسلامی کو تیسری عید ہے یا نہیں ہے آپ پہ آئیں مجھ سے یہ سوال کریں پھر میں آپ کو اس کا جواب دوں گا دوسری بات یہ ہوگی آپ زیادہ محبت کرتے ہیں نبی سے صحابہ سے ایک منٹ ایک منٹ آپ کی میں بات سمجھ چکا ہوں آپ ٹیکس سے لکھیں آپ ٹیکس سے لکھیں اس کو اگنور کریں اس کو بولے میرے ساتھ بات کرنے دیں ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کے سامنے جو چیز رکھی سوال تین قسم کے ہوتے ہیں اس پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گا پہلے اس پہ اعتراضات کو اس سے تو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جناب آپ اس کو عید کیوں کہتے ہیں اسلام میں کوئی تیسری عید ہے صرف عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے یا تیسری عید اس کو کیوں مناتے ہیں سوال دو اس کو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آپ تو امیرات کے واقعات بیان کرتے ہیں ٹھیک ہے Earth... تو بیان تو کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف تشریف آپ کے لیے آئیے انبیاء میں سلام نے اپنی امتوں کو سرکار سلم کے آنے کی بشارت دی ہے جی جی یا میں اس کا جواب دیتا ہوں نا آپ کو میں آپ کو ابھی اس کا جواب دیتا ہوں دیکھو یہ ایک سوال ہے ابھی میں اس کا آپ کو جواب دوں گا ابھی ادھر رہیے گا اب ابھی ادھر ہی رہے گا جی ٹھیک ہے ادھر اور مجھ پہ میں آپ کو سوال بتاؤں گا لوگ سوال کس طرح کرتے ہیں بھائی مجھ سے سیکھیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا یہ پوچھیے گا کہ آپ اس دن جو سکتا اور خیرات کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے آپ اسی دن کیوں کرتے ہیں یہ دوسرا سوال ہو گیا یہ مجھ سے پوچھتے نا سوال میں آپ کو بتاؤں گا آپ مائک پہ آئیں یہی سوال مجھ سے پوچھیں ان میں آپ کو جواب دوں گا تیسرا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں قرآن عظیم الشان میں سرکار صلی اللہ کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر پانچ ہو سکتا ہے کہ کیا امبیا علیہم السلام نے حضور کی دنیا میں آمد کے کوئی ذکر اپنی امتوں کو بشارت دی ہے کہ نہیں دی ٹھیک ہے سر علیہ وسلم انبیاء عمر السلام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی بشارت کو خوشبری امتوں کو دیا ہے کہ نہیں دیا یہی سوال ہوتی ہے نا اب آپ مجھے کہتے ہیں جناب صحابہ نے عمل کیا کہ نہیں کیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وزو مبارک کا جو پانی تھا وہ زمین کے نیچے نہیں گرنے دیا سو میں وصال کے جب روزے رکھتے تھے نفلی چھ چھ, چھ سار سار دن کے وہ رکھا کرتے تھے تو پیر کے دن کے روزے کو کیا انہوں نے فالو نہیں کیا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک جگہ پہ کے دوران مسکراتے تھے ہمر فاروق رضی اللہ خلافت کے دوران اس جگہ پہ ہیں تو ایک شخص پوچھا یار یار مومن آپ یہاں پر مسکرائے کیوں ہیں کہ سرکار صلی اللہ وسلم اقبال اسلام مسکرائے تھے ان صحابہ نے کیا حضور کا کوئی فیل چھوڑا ہوگا پھر کیا انہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے آپ مجھے یہ بتائیں آپ جیسا سمجھدارے صحابہ زیادہ سمجھدار تھے ہیں آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کیا صحابہ سے آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ سرکار صلاح میں ایک عمل کرتے ہوں صحابہ اس نہ ہو یہ آپ کے نزدیک صحابہ کا آپ کے نزدیک مطلب یہ مقام ہے صحابہ کا آپ کے نزدیک یہ مقام ہے اب آپ مجھ سے سوال پوچھیں کہ آپ کا سوال کیا ہے دیکھیں سوال ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ آئیں گے ادھر آیا کیا روم میں ہم آپ کو سوال کرنے سکھائیں گے کہ لوگ سوال کیا کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں آپ آئیں مائک میں اب آپ کا کون سا سوال ہے سوالوں میں ایک ٹاپک رکھیں اس پہ اپنی تسکین کر لیں پہلے اگر آپ نے یہ کرنے کے کہ مرخ کی ایک ٹانگ ہے تو وہ ایک الگ ایشو ہے تو وہ تو ابو جہل بھی تھا اس کی بھی مطلب مرخ ایک ٹانگ تھی میں کیا کروں ٹھیک ہے موسٹلی ایک ٹانگ تو دو نہیں ہو سکتی ہیں دو کو میں تین نہیں کر سکتا وہ الگ ایشو ہے بھائی صاحب اگر آپ نے سیکھنا ہے اور ہے بحث کریں بحث کریں ان میں بحث کریں, کریں سر اور صاحبہ نے ایسے کیا تھا کہ اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے یہ چیزیں اب آپ کا ٹاپک اور ہے تو اس بھی میں بحث کر لوں بدعت ہے یہ چیزیں ہیں دو چار لفظ آپ لوگوں نے سیکھے اللہ کہاں پہ ہے تو انہوں نے دو چار آئے تھے سیکھی مجھ سے پوچھے انہوں نے ان کی جواب میں آپ کو بتاؤں گا ابھی میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا کہ جناب اللہ کہاں پہ ہے تو یہ مجھے کہیں گے کہ وہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا سمان سم اسلو اللہ, سُم اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پہ ہے آپ لوگوں نے قرآن کیوں نہیں پڑھا یہ نئی چیز ہے عید میلابی منانا پہ نکالنا اچھا اچھا اچھا یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ نئی چیز ہے بھائی صاحب آپ ہینڈ نیچے کر لیں رضا بھائی آپ مطلب ہینڈ نیچے کر لیں یہ مطلب کہاں پہ آپ مجھے ثابت کر کے دیں نا اس طرح تو سوال ہی ہے کہ یہ نئی چیز ہے پرانی چیز ہے یہ درمیانی چیز ہے آپ آئیں میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی آپ مجھے حدیث لا کر بتا دیں مجھے حدیث دیں نا اس کے مقابلے مجھے کوئی حدیث دیں بھائی میں نے آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث رکھی ہے کیونکہ ہمارے دن آپ کے دین پتہ آپ کے دین کا تو مجھے نہیں پتا دین اسلام میں تو یہ ہے صحابہ نے حضور صرحم نے میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث رکھی ہے نہ ہمارے نبی نے کیا ہے نہ یہ کیا یہ میں جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی میں نے آپ کے سامنے کوئی الفاظ کی کہانی پڑھی ہے کین نبی قطع عربی آپ کے سامنے کیوں پڑی میں آپ کے اردو پڑھ لیتا ہوں تھوڑی سی دوبارہ میں آپ کو پڑھ لیتا ہوں حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم سے پیر کے روز کے بارے میں دریافت کیا گیا کیا پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں کوئی جمعرات منگل بدھ افتہائے اتوار کو کیوں رکھتے تو سرکار سے فرمایا تو اس دن میں پیدا ہوا اور اس پر روز وہی نازل ہوئی اسی وجہ سے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ کسی اور دن کا آپ مجھے بتا دیں کہ سر اس حدیث سے آپ کیا مراد لیتے ہیں نہ ہم نہ حکم دیا اس کو وہ مردود ہے آئی نو دیٹ بھائی منڈے کو روزہ رکھنا نہیں یو نو دیٹ سو وائی حضو صلیم دت وائی حزو نے روزہ کیوں رکھا نہیں کیوں رکھا پیر کے دن نے کیوں رکھا وہ بتا نہیں رہی حدیث کے الفاظ میں پڑھا ہوں کس دن میں پیدا ہوئے اور اسی دن مجھ اور وہی نازل ہوئی تو ثقافت السلم اگر اپنی پیدائش کے دن ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو پیدائش والے دن عبادتیں روزے کیوں نہ رکھیں اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان جو ہے وہ حسان میں ثابت ان کی ناد پڑھتے ہیں تو ہم کیوں نہ پڑھیں انہوں نے رکھا رکھا تو ہم رکھیں گے ضرور لو جی یہ کیا ہے یہ میں کوئی کہانی کے سامنے ہوں یہ میں پچاس بار ایک لائن ہے یہ آپ سے یہ نہیں بتاؤ کہ ذہن میں بیٹھ رہے ہیں میرے بھائی دیکھیں اپنی انا کے خور سے نکلیں آپ کی انا کے خور سے نکلیں کہ جناب مجھے میرے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ آپ نے جا کر بات کرنی ہے اس سے آگے پیچھے نہیں جانا آپ اس طرح کریں اپنے مولوی صاحب کو یہاں لے آئے ٹھیک ہے اپنے مولوی صاحب کو یہاں پر انوائٹ کریں میں یہیں پہ ہوں وہ مجھے آئے اور سر سے مجھے مطلب بتا دے اپنے مولوی کو لاؤ بھائی اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے کسی چیز کی تو آپ مجھے اپنے مولویوں کو لاؤ ادھر بتاؤ صحیح مسلم شریف کو پہلے مرتبہ کیا ہے حادیث کی دنیا میں بھائی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات روزے والی تو کیا مطلب ہم میلاد الدین کو بیٹھ کر مطلب کوئی ادھر ڈھوم دا کرتے رہتے ہیں بیٹھ کر میلاد اللہ لوگ روزے نہیں رکھتے سطح اور خیرات نہیں کرتے ٹھیک ہے اور روڈوں بھی اس لیے نکلتے ہیں میسر کے انعقاد اس لیے کرتے ہیں کہ سرکار سرسم کی محبت جو ہے وہ لوگوں کے دنوں میں جاگزی ہو جائے آج لوگوں کو امریکہ کے بارے میں معلومات ہیں آج لوگوں کو جو ہے چنگستان کے بارے میں معلومات ہیں آپ کو کتنے حضرت سلم کی ذات علی کے بارے میں مبارک کے بارے میں معلومات ہے کیا آپ ان کے آل اولاد کو جانتے ہیں کیا ان کے آپ جد امجد کو جانتے ہیں آپ کو کتنی باتیں یہ معلوم ہیں یہ محافل کا میلاد کے جو ہے منعقد اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عظمت مصفا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوبارہ پیدا کی جائے اس کے مصفا صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں پیدا کیا جائے یہ مقصد ہوتا ہے ایک چیز کو سامنے لانا آپ مجھے بتائیں کہ حضرت علی نے جمعے کی نماز مساجد گاؤں میں منع کرنا کیوں منع کر دیا تھا حضرت علی نے یہ حکم کیوں دے دیا تھا کہ گاؤں اور قصبوں میں جمعے کی نماز نہیں پڑی جائے گی آپ مجھے یہ بتائیں آپ مجھے بتائیں کہ جمعے کی دو اذانے حضرت عثمان غنیز اللہ تعالیٰ نے کیوں کر دی تھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق اللہ کے جو دور میں جو یہ تراوی کی جو باجومات سنتیں ہیں اس کو جمعہ جو ہے تو باجمات کا درجہ کیوں ملا یہ تو سارے نئے کام ہیں بات کے دنوں میں یہ تو سارے نئے کام جو بعد میں ہوئے ہیں بھائی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ان کی اتباہ ہے لو جی اتباح آپ کسے کہتے ہیں روزہ رکھنا کیا اتباع میں نہیں آتا نہیں روزہ رکھنا نماز پڑھنا صدقہ خیرات کرنا لوگوں کے ساتھ اسی رحمی سے ملنا اپنے اخلاق اور کو اچھا کرنا یہ مطلب کیا اتواہ نہیں ہے نہیں نہیں یہ کیا اتباہ نہیں ہے اب مجھے نا کیا یہ اتباع نہیں ہے اللہ تبارک قرآن میں کہتا ہے کہ جناب وہاوات کی وقان اللہ علیہ ایک سو ستر نمبر آئے نکالے قرآن آپ کے سامنے ہوگا یہ لوگوں تمہارے پاس یہ رسول حق رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے ہیں کیا لائے جناب تشریف لائے ہیں تو ایمان لاؤ اپنے بھلوں کو اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کرنا کس کی سنت ثابت ہوئی یہ کس کی سنت قرآن ہے؟ قرآن کی نو میں قرآن پڑھوں کو کہانی میں نہیں پڑھا آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ذکر کرنا کس کی سنتیں سنت الہیہ ہے سنت انبیاء ہے،, ہے تو ہم کیوں نہ کریں نہ ہم کیوں نہ کریں بھائی بیان سوال آئے میں سوال, سوال کروں گا رضوان سے رضوان سے وادیوں سوال سوال میں نہیں آتا آ جائیں جناب بائک پہ آ جائیں جناب کوئی آرگومنٹ میں نے حدیث سے ایسی آپ مجھے حدیث سے ثابت کریں کہ حدیث کی روپ سے میلاد منانے جاتے ہیں میں نے قرآن کی آیت رکھے تو آپ میرا قرآن کی آیت رکھے کہ جناب قرآن کی سائے سے ملاد منایا جائے ایک منٹ میں یہ بات پر رضان پھر آپ کو مائی دیتا ہوں انہوں نے تو جہاد بھی کیا آپ کرتے ہیں آپ یہی بیٹھ کر حلوے کھاتے رہتے ہیں اچھا اچھا اچھا, اچھا, اچھا, اچھا. جہاد میں بتاتا ہوں ادھر ادھر ہی رو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا آپ مجھے بتائیں کہ حاجی صاحب ترنگزی صاحب کون تھے کیا انہوں نے جہاد نہیں کیا تھا حاجی صاحب ترنگی نے کیا جہاد نہیں کیا تھا کبھی نام سنا تم نے ان کا اچھا یہ بتایا مجھے ڈاک ملان باجوڑ جنسی کے خوا... چارمنگ میں بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کیا تھا میرے نانا غازی خان نے کی انگریزوں کے خلاف جہاد نہیں کیا تھا اچھا ہاشم مولا نے افغانستان میں بیٹھ کر کیا انہوں نے ان کے کے انگریزوں خلاف جہاد نہیں کیا تھا نام تو میں آپ کو گنمانسوں کو پریشان ہو جاؤ گے لفظ جہاد تمہیں سیکھو گا بھائی میں اپنی بات کیا کروں آپ یہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں آپ کو دوسرے کشمیر اور فلسطین میں ہونا چاہیے آپ کون سی جہاد کی بات کر رہے ہیں مسلمانوں کو لا کر ضبط کرنا یہ آپ کی جہاد ہے ہاں؟ مسلمانوں کی عزتوں کو ان کو جو ہم مردود قرار دے دو ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لو ان کی ماؤں بہنوں کی عزمتیں لوٹو اور ان کے ساتھ ایک ایک دن میں چار چار شادیاں کرو سواد میں بیٹھ کر یہ آپ کی یہ چیز کو آپ جہاد کہتے ہیں تو سواد میں آپ نے جو کمانڈروں نے ایک ایک دن میں چار چار شادیاں کی یہ جہاد تھا جو بارہ بجے ایک بجے جو بچوں کے اسکول کی چھٹیاں ہوتی تھی ان کو پیچھے فالو کرتے جس نا کر کے گلیوں میں لوگ فالو کرتے ہیں رکھ کر اور جو زلفیں بڑھا کر یہ مقصد ہوتا ہے کہ خوبصورت خوبصورت بچے پھر ان کے گھر میں جا کر رشتے بجائے اگر وہ آپ کو رشتے پھر ان کے گھر جا شادی کر لیں مجھ سے بات کریں بھائی मैं फाटा का रहने वाला हूँ मुझसे बात करो किस हाथ की बात करते हो और ये वो अभी सारी यही बातें करते हैं न सारे वादी यही बातें करते हैं मुझसे बात करो भाई मैं पठान हूं हम पे जुलम हो रहा है हम पे हुए हम हम लोग बेघर हुए हैं मुझसे बात करो ये हम पे बैठ कर अपनी सियासतें और अपने अकायद हम लोगों को बैठकर नहीं चमकाएं आप लोग हम पठाने हम फाटा के रहने वाले हैं हम मुतासर है हमारे रिश्तेदार गाँव के गाँव मेंट हो गए आपके आपको क्या मुतासर हुए भाई آپ لوگوں کو کیا متاثر ہوا ہے آپ کے طالبان ادھر بھی تھے فسادی طالبان فسادی ادھر بھی ہیں ہر جگہ پہ فسادی ہیں جہاد کے رول ریگولیشن آپ کو معلوم ہے کہ جہاد فرض کب ہوتا ہے اس کا حکم دینے والا کون ہوتا ہے اس چیز کا آپ کو ہوتا ہے آپ کو تو اس کا طریقہ نہیں آتا بیٹھ کر جہاد کی فرضیت پہ باتیں کر رہے ہیں آپ کو اس کا طریقہ آتا ہے کہ گرمی سردی میں اس سنجا کس طرح ہوتا ہے جہاد کی فرضیت تو بڑی بات کی بات ہے میں کسی مولوی کو جا کر پوچھنا تو مولانا کہ ایک تموجہ نامی لڑکے نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ گرمی اور سردی میں سنجا کس طرح ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہے یہ جانا اپنی مولوی سے پوچھتا کل آنا میں ادھر ہی ہوں ابھی فون, فون بھی کر سکتے ہو اس سے پوچھو کہ ایک بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے پہلے جہاد کی فرضیت پھر میں بات میں کروں گا سنجا کرنا نہیں آتا وضو کرنا نہیں آتا نمازیں پڑھنا نہیں آتی مگر بیٹھ کے جہاز جناب جہاز فرق کر لوگوں پہ آپ دماغ آپ لوگوں کو تھی جائے کہ آ جائے جناب ریضوان صاحب السلام علیکم میں سمجھا کہ میرے رضوان صاحب مجھے گلا ہے ان تمام وادیوں اور دیوبندیوں سے تمام وادیوں س... دیوبندیوں سے مجھے گلا ہے کہ پندرہ سال ہو گئے ہیں جناب مجھے پندرہ سال میری زندگی آدھی گزر گئی ان کاموں میں مجھے آج تک وادیوں اور دیوبندیوں میں کوئی مرد مح... مرد مومن نہ ملا جناب کوئی مرد میدان ہو کس کے پاس ایک قرآن کی کم از کم چار آئے ہیں جس کو یاد ہو اے دو آئے انہوں نے یاد کی ہوتی ہے چیزیں ہمارے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں جنب. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ان میں سارے جو ہیں برکے والے ہوتے ہیں یہ تو مرد تو ہوتے ہی نہیں یہ تو برکے والے ہوتے ہیں برقع پہن کے جناب دو نمبر ہیں یہ تو سارے آپ خود دیکھیں مولوی دم... آ... گندگو ہی اور مولوی نموچی ٹھیک ہے دارو دارول جو بند کے بانیوں میں سے ٹھیک ہے میں آپ کو کتاب ابھی دکھا سکتا ہوں یہ میرے پاس ہے یہ بالکل میرے نیکسٹ جو ہے وہ ڈیسک کی اوپر رکھی ہے اور واحصہ ہو اس کیمبر تین نمبر 305 آپ پڑھ لیں 305 میں مولوی گنگوہی جو ہے وہ ننوتوی کو ایک بستر کے اوپر ڈٹا کر کون سے کام کرتا ہے یہ آپ دیکھ اگر یہ مرد ہوتے تو ایسے کام کب کرتے مولوی تھانوی سے جو ہے اس کا ایک چانے والا کہتا ہے کہ مولوی صاحب میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یار آواز نہیں میری ایک منٹ میں چیک کرتا ہوں بھئی یہ میں چیک کرتا ہوں ایک منٹ ایک یار میرا ولیوم جو ہے بالکل ہائی ہے ٹھیک ہے اس سے اچھا جو ہے وہ اب اس سے زیادہ نہیں ہوگا یار پلیز اوکے اچھا اچھا ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مولوی اشرف اور تانوی سے اس کا ایک چارج کہتا ہے اشرف گسوانے میں کہ مولوی صاحب میرے دل میں ایک خیال آتا ہے اور خیال بڑا دروازہ ہے لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں بتاؤ بتاؤ اور یہ دونوں جو ہیں وہ مسجد میں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں وہ کہتا ہے جی حضرت میرے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ کاش میں عورت ہوتا اور آپ کے نکاح میں ہوتا اور مولوی تھانوی صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی یہ آپ کی محبت ہے آپ کو ثواب ملے گا جی آپ کو ثواب ملے گا یعنی کہ آپ اگر ملاد کریں تو جناب گناہ ہوگا لیکن اگر آپ مولوی تھانوی سے اپنی جو ہے وہ شادی کی خواہش کریں تو پھر آپ کو ثواب ہوگا اور رضائے مدینہ بھائی روم میں آ ہیں اس لیے آپ جو ہے وہ ایسی ویسی بات آپ نہ کریں وہ بڑے ہمارے اچھے بھائی ہیں اور بڑے جو سخت ہیں اور زیادہ یہ جو ہے وہ کی برداشت نہیں کرتے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں سب کانٹیننٹ میں علم الحدیث متعارف جو کروانے والی رات ہے ٹھیک ہے وہ ہیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث حدث دہلوی ٹھیک ہے وہ کوئی بندی ہو کوئی بابی ہو کچھ ہو کوئی بھی ہو اگر وہ علم علم حدیث کا ہے تو علم حدیث کی صنعت جو ہے وہ انہی سے پہنچی ہے سب ٹھیک ہے وہ اپنی کتاب ال الاخیار میں دکھتے ہیں کہ یا اللہ, اللہ کی بارگاہ میں ایک عائضی ہی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں ہاں میرا ایک عمل ایسا ہے کہ جو مجھے یقین ہے کہ تیری بارگاہ سے اس کا مجھے ضرور اجر ملے گا اور وہ عمل یہ ہے کہ میں محفل میلاد میں کھڑے ہو کر تیرے محبوب کے اوپر دروج بیچتا ہوں یہ کون کہہ رہے ہیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث محقث دہلوی اگر ان کو جناب اتنا ہی میلاد کے اوپر جو ہے وہ عید میلاد النبی کے اوپر ان کو وہ ہے تو لگائے فتویٰ شیخ محقق کے اوپر کہ بھائی وہ بہت بڑے بداری تھے خود جو بندیوں کے جو بندیوں کے جو جو مولوی صاحبان ہیں ان کے جو بڑے ہیں حج ملاد اللہ مہاجر مکی خود ملاد نبی جو ہے وہ مطالب کرتے ہیں تو یہ میرا بھائی مسئلہ ہے اور ملاد آپ کریں جناب جھم جم کے کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عبادت کر کے یہ بتا دیا کہ اس دن جو ہے وہ اسپیشل اگر نہیں جائے تو وہ بہت اچھا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹھیک ہے تو آپ میرے بھائی جو ہے وہ آم آم روزہ رکھیں تو اس دن آپ صدقہ خیرات کریں سب پر نیک کام کریں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر یہ پیغام دیا ہے کہ اس دن نیک کام کیے جائیں نیکیاں کی جائیں ٹھیک ہے تو آپ اس دن نیک کام کریں روزے رکھیں صدقہ دیں زبات صدقہ دیں سیرات دیں ٹھیک ہے روزوں لوگوں کو روزہ کھلوائیں غریبوں کی مدد کریں ٹھیک ہے نعتیں پڑھیں قرآن کی گلاوت کریں اچھے سے کام کریں ٹھیک ہے ان شاء بھائی میں اپنا ہڈا پا کھا لوں تو یہ میر صاحب جو ہیں یہ میرے خیال سے بس ایسے کوئی جو ہے وہ ہیں یعنی کہ ان میں کوئی دم نہیں ہے بےچاروں کو کچھ آتا نہیں ہے جہاد آپ نے نہیں کیا بھائی کون سا جہاد آپ آ کر پہلے جو ہے وہ جہاز وہ تاریخ بیان کرے پھر جو ہے وہ جہاد کی شرائط بیان کرے آپ کا جہاد تو امریکن ڈالر لے کے ہوتا ہے امریکن ڈالر آتا ہے جہاد ہوتا ہے امریکن ڈالر بند ہو جائے جہاد ختم ہو جاتا تو آپ تو یار آپ تو پپیٹ ہو ٹھیک ہے آپ تو یہودوں کے پپیٹ ہو ٹھیک ہے ایک ویڈیو کا میں ابھی آپ کو لنک دوں گا ٹھیک ہے آپ دیکھیے گا کہ افغانستان میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان میں کون سے لوگ شامل ہیں الحمد للہ سننی بریلی کے قائد کے لوگ وہاں پر میں بھی آپ کو ویڈیو لکھ دیتا ہوں الجزیرہ کی جو ہے وہ رپورٹ ہے آ یار مفتی صاحب تو روم میں نہیں ملے گا آ جائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یار یہ میری جی کو ڈاؤٹ دینا بالکل غلط عمل تھا ہم لوگوں کو یہ عمل سوٹ نہیں کرتا ایک شخص جو دلائی سے خالی ہے اس کے پاس کوئی چیز نہیں بات کرنے کے لیے مجھ سے کیوں روکی اگر اب یہ مجھ سے ڈاؤٹ نہیں دیتے تو وہ یہاں پر ہے کہ ہماری بات سن رہا ہوتا اور جہاں تک اس کے اعتراضات کا تعلق ہے تو ان لوگوں سے بات کرنا فضول بھی ہے اور فضول نہیں بھی ہے سرکار کی ولادت قرآن سے ثابت ہے اور اس پر اعتراض کرنے والے مدینہ غیر دیکھیے جی میں آپ کو صرف تین باتیں بتا کے ان شاء اللہ ظاہر چاہوں گا مجھے مدینہ رضا نے جو انوائٹ کیا میں اس کے شکر گزار انوائٹ کیا قرآن شریف فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کیا <laughs> کہہ رہا ہے قرآن قرآن مسلمانوں کے لیے کیا ہے کے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو رب کی رحمتوں کا شکر ادا کرو رب کی رحمت کیا ہے کیا میری سرکار سے بڑی کوئی رحمت ہے کیا میری سرکار سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں کوئی نعمت نہیں میری سرکار سے بڑی تو ہم کیوں نہ منائے سرکار کا میلاد اگر یہ آ گیا ہے تو پلیز اس کا ڈاٹ ہٹا دیا جی جائے ہاں ہا جی میر جی ویلکم कोई मसला नहीं है। अब आप ये देखिए इतराज करने वाला देवबंदी मीर अगर देवबंदी है तो मैं इससे पूछ रहा हूँ कि दारुल देबंद अपना सालाना दारुलूंग देवबंद में अपनी सालाना दस्तार जो तकलीफ होती है ये भी तो नहीं होती थी साहबा के दौर में ये भी तो नहीं होती थी तुम क्यूँ कर रहे हो बाकी देखो यार आज चलो बिल्कुल आसमिन शुरू हो गए آپ کچھ بھی ہو آپ کچھ بھی ہو گستاخ ہو ڈوبندی ہو بھابھی ہو نہیں ہو نا کچھ نہیں ہو آپ گستاخ ہو میں آپ کو گستاخ کی نظر سے سمجھا رہا ہوں سیا جی ذرا میری بات سننا رہا آپ لوگ پورے سال خاموش بیٹھتے ہو ربیل نور آتا ہے آپ لوگ شروع ہو جاتے ہو پورا پاکستان چینی کے لیے سڑکوں پہ آیا پورا پاکستان پیٹرول کی مہنگائی کے خلاف سڑکوں پہ آیا پورا پاکستان کسی نہ کسی ٹاپک پہ سڑکوں پر آیا وہ کلا سڑکوں پہ آئے آپ نے ان کو کچھ نہیں کہا آپ نے نہیں کہا کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے آپ کیوں سڑکوں پہ آ رہے ہیں کل ہم ریبیل نور میں سڑکوں پہ نکلیں گے لوگ اعتراض کرو گے تعلیم کی تربیت کے اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب ہر کوئی ریلی ہوتا ہے جب یہ مصر کر جاتی ہے نیا کام ہے تو میرے بھائی دین میں نیا کام دارو لوم دیرو کا وہ سالانہ دستار بندی کا پروگرام بھی ہے جس میں آپ نے اندرا گاندھی کو بلایا تھا آپ نے اس میں تو مجھے بھی ایک جیسے انویٹیشن بھی ہے گوگل ماں واپس جاؤں گا تو ان شاء اللہ یہاں پہ جن بھائی روزمے موجود ہیں آپ کو بہتر انداز میں سمجھا دیں گے اور میری طرف سے صرف اور صرف اتنی سی بات ہے آپ کچھ بھی ہو میرے بھائی آپ کچھ بھی ہو سرکار کی ولادت قرآن سے ثابت ہے قرآن کے رائے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور رب کی نعمت اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے شکر کرنے کے رنگ الگ ہوتے ہیں کوئی شکر کرتا ہے تمہارے گھر میں بیٹے کی وجہ ہو جاتی ہے تو تم کیا کرو گے اپنی خوشی کا کسی نہ کسی رنگ میں تو کرو گے نا پوزیٹو پوائنٹ اٹھاؤ نگیٹو پوائنٹ مت اٹھاؤ پوزیٹو پوائنٹ اٹھاؤ کی وٹ از دا اس کے پیچھے کیا اچھی بات چکی ہوئی ہے اچھی چیزیں نکالو تو اچھی چیز ملے گی اگر ذہن میں بری چیز ہوگی تو بری چیز ہی ملے گی میرے بھائی اگر ذہن میں ہی بری چیز ہوگی تو بری چیز ملے گی جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ دیکھئے ان کے یہاں کیا حالات ہیں میں آپ ان کے ہاں حلال چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا چیز جائز ہے سنیں آ, کتاب کا نام ہے جناب نیل الاوتار ٹھیک ہے نیل الا اوتار سفا ٹو سیون مدبو مصر تو ان کے امام جو ہیں کاجی شوکانی کے لئے کہتے ہیں کہ حل جمی احوانات البحری حت تقلب ہُوزیر ہُو سوبان ہو سب دریائی جانور حلال ہیں یہاں تک کہ کتا خنزیر اور سام بھی حلال ہیں تو میں تو نہیں کہتا جناب آپ کے ہم ہاں میلاد منانا گناہ ہے آپ کے یہاں کتا خنزیر کھانا جو ہے یہ جائز ہے میں نہیں کہتا جی شوقانی صاحب فرما رہے ہیں اچھا سنت بابا سے مانگنا اللہ آپ سب کو ہدایت نہیں نہیں ہمیں اللہ نے دی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے بھائی اللہ آپ کو ہدایت دے شوقانی صاحب کون ہیں لو جی آپ اپنے باپ کو بھی نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں کل آپ کو کہیں گے کہ جی آپ تو سن بنانا آپ کے والد صاحب کو فلاں نام تھا فلاں نام, فلا نام تھا پھر آپ کہیں گے جناب کہ جی جی نیل گٹر جی جی نیل جی گتر ٹھیک ہے جی نیل گٹر جی جی کل آپ کہیں گے جناب آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ کون ہے یہ بھی کوئی نئی چیز آ ہے اسلام میں تو بھائی جب ایسی ٹائم اپنا ضائع مت کرو قرآن ذیم شان میں آتا ہے کہ جب آپ جاہلوں سے آپ کا سامنا ہو جائے واضح پڑ دیں تو قالو سلامات تو ان کو کیا کہہ کہنا چاہیے قالو سلام میں آپ اپنے بھائیوں کے لیے بات کہنے لگا ہوں بھائی دیکھو میں نے ایک حدیث پیش کی ہے جب تم اگلے دس سالوں میں تمہیں اس حدیث کے مقابلے میں کوئی حدیث مل جائے میں قرآن کی جو آیت پر اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کبھی کوئی قرآن کی آیت مل جائے ٹھیک ہے تو پھر آ جانا ان شاء تمہارے سے بحث کریں گے اچھا ان کے ہاں جو چیزیں جائز ہوں پہلے میں آپ کو تو بتا دوں کہ ان کے ہاں یہاں جی کتا خزیر اور سام کھانا بھی جائز ہے یہ میں نہیں کہہ رہا جناب یہ آجو شوقانی ان کا جو امام تھا وہ کہہ رہا ہے اچھا حضرت آ روم میں جناب حضرت ویلکم ٹو دا روم ان کے نزدیک جناب کافر کے ہاتھ سے جو کون لکھا ہے جناب اہل الحدیث امرتسر کہ صفا تیرہ پہ کیا لکھا ہے کہ جناب اچھا کہ کافر کے ہاتھ کا زبیحہ کیا ہے جناب وہ حلال ہے قاصر کے ہاتھ کا زبیہ کیا ہے جناب یہ نزل العبرار میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کافر کے ہاتھ کا ذبی کیا ہوا جانور بھی حلال ہوتا ہے تو جناب آپ کیا پتہ کیا کیا چیزیں حلال ہوتی ہیں آپ کے یہاں پتہ کیا کیا چیزیں حلال ہوتی ہیں آپ کے تو وہ شاگ تھانوی صاحب آتے ہیں تھانی صا کو ان کے شاگرد کہتے ہیں ح کاش کاش میں وہ ہوتا تو مطلب اب میں کیا کروں آپ کسی دن آئیے گا فارغ ٹائم میں تو شاء یہ ہم اس قسم کی بات پر کر بھی نہیں سکتے تو آپ آئیے گا ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں تو جناب ہم بات کر رہے تھے ان کو تکلیف ہوتی ہے نبی کا ذکر کرنے سے تو ہوتی ہے تو ہونے تو نہیں ہوتی ہے تو ہونے تو مجھے اس سے کیا ہے میں تو نبی کا ذکر کرتا رہوں تو کا ذکر گے دار تو ہٹاؤ نا مرا تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تم ایسے بیٹھے رہو خاموش تمہیں نہ دین کا پتہ ہے نہ دین اسلام میں نئی چیزوں کا پتہ ہے نہ تمہیں صحابہ کا پتہ ہے نہ تمہیں قرآن کا پتہ ہے آ... نہ تمہیں حدیث کا پتہ ہے تم خاموش بیٹھے رہو اصل میں ان بیچارے ظاہر ہوتے ہیں نا ایسے لوگوں کو انہوں نے چھوڑ ہوتا ہے تم جاؤ روم میں ڈسٹربینس کرو کسی کو کوئی نالج ہمیں سب تمہیں پتا... تمہیں پتا ہے جی جی مجھے تو پتا ہے نا بھائی مجھے تو پتا ہے الحمد مجھے پتا ہے. تب میں مائک میں بیٹھا ہوں حدیث پڑھ ہوں مجھے پتا ہے تب میں بیٹھ کر یہاں پہ قرآن حدیث میں نہ ہوتا پھر میں مجھے ہوتا جی اسلام میں نئی چیز ہے پرانی چیز ہے سر نے ایک دکان کھولی ہوتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہے اور یہ چیز پرانی ہے. تو جناب ہم نے حدیث سے پڑھی کہ میلاز شریف خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کس کی سنت ہے جناب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسلم شریف کی حدیث ہے میلاز شریف منانا کس کی سنت ہے جناب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ خود حضوص اللہ میں نے یا کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے چار حدیثیں میں پڑھ چکا ہوں کہ یا کہنا جائز ہے وہ نتحیات اللّہ سلوات و طیبات و سلام علیہ ایبی جو ہے یہ بھی پڑھنا چھوڑ دیں یہ ایوہنبی نماز میں پڑھنا چھوڑ دیں اگر آپ میں کہیں عربی پڑھی ہو کو گرامر کی تھوڑی بھی الفد دیہ آپ کو آتی ہو کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہو تو وہ ان شاء اللہ قرآن میں سے یا مزمل بھی پڑھنے چھوڑ دیں قرآن میں سے یا یو اللہ مدسر بھی پڑھنے چھوڑ دیں قرآن میں جہاں پر رجوس رسم کو مخاطب کیا گیا وہاں پر یا کرنا چھوڑ دیں قرآن میں تحریف کرنا شروع کر دیں جو آپ کا کام ہے جو آپ کے باپ داداؤں کا کام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لوگ کون ہے سور قلم اٹھا کر پڑھیں آپ آپ لوگ قرآن اٹھائیں آپ سب لوگ قرآن شان اٹھائیں سوریہ قلم کو اسٹارٹ کر دیں پہلی تیرہ آیات پہلی تیرہ آیات ہے کہ جو شخص گستاخ نبی ہوگا جو شخص گستاخ نبی ہوگا وہ کیا ہوگا وہ حرامی ہے اٹھائے قرآن کے آئے قرآن قرآن اٹھائے نا اب جن جن کے پاس قرآن ہے اٹھائے پہلی تیرہ آئے تھے پڑھ لیں پہلی تیرہ آیتے پڑھ لے کہ جو شخص گستاخ رسول ہوگا وہ کیا ہوگا جو نبی کا احتراض کرے گا وہ حرامی ہے وہ ایک باپ نے باپ کا جنا ہوا نہیں وہ کسی اور کا جنا ہوا ہے وہ کسی اور کا نصفہ ہے گستاخ نبی کون ہے جناب حرامی ہے یہ چیزیں سیکھا کرے تو میں نے جو آپ کے سامنے حضرت ابو قطع رض اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے اب مسلم کی حدیث میں ان کو شا کہ کہ مسلم اور بخاری کو شیخین کا درجہ حاصل ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں دریافی تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن میں پیدا ہوا اور اسی روز مجھ سر وہی نازل کی گئی بھائی سرکار سر فرماتے ہیں میں آپ کو بار بار یہ حدیث لے کروں کہ آپ کو یہ یاد ہو جائے زبان یا آپ کے دماغوں میں, میں فٹ کر دوں سرکار سرم فرماتے ہیں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن نازل ہوئی تو اسی لیے کیا ہوں میں کیا ہے جناب کہ میں میلاد خود حضور کی سنت ہے سرکار کی تشریف آوری بیان کرنا خود اللہ کی سنت ہے قرآن ذمشان میں فرمایا سرکار صلی اللہ کی تشریف آوری کا بیان کرنا انبیاء کی سنت ہے اچھا جناب اللہ اللہ تو اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جناب کسی اور بھائی کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہ خدی شریف پڑھتا ہوں اس کی میں تشریح بیان کروں گا ابن جوزی کی تشریح ساتھ پڑھوں گا احمد یارخان نعیمی رحمہ اللہ اور ابن جوزی کی تفسیر کچھ میں پڑھوں گا تو ان شاء آپ کو بڑی اچھی لگے گی اور یہ حدیث شریف جو ہے وہ مشکات میں بھی ہے دلائل النبوہ میں بھی ہے اور صحیح بن ابن حبان میں بھی ہے دلائل النبوہ میں بھی ہے مستد امام احمد میں بھی ہے المستدرک میں بھی ہے تاریخ جو امام بخاری تاریخ کی اس میں بھی ہے شرح سنم میں بھی ہے تبرانی فی موجم القبیر میں بھی ہے ال فی شمائل نبی المختار میں بھی ہے اور نشر تعیب جو بندیوں کی بک ہے اس میں بھی ہے تو کیا لکھے کہ حضرت ارباز بنیا وسلم سے راوی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا ہے جناب اشتہار کے ساتھ؟ کہ اللہ تعالی کے نزدیک آخری نبی لکھا ہوا تھا جبکہ آدم اپنی خمیر میں لوٹ رہے تھے میں تم کو اپنی پہلی حالت بتاتا ہوں میں دعائیں ابراہیم اور بشارت عیسیٰ ہوں میں اپنی ماں کا نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا کہ ان کے سامنے ایک نور ظاہر ہوا جس سے ان کے لیے شام کے محلات چمک گئے کیا ہوگئے جناب شام کے محلات چمک گئے تو کم از کم سبحان اللہ تو لکھے سرکار کی حدیث حدیث جب بیان ہو رہی ہوتی ہے تو سبحان اللہ لکھے ال او ایل جو یہ لکھنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ ایل او ایل لکھنا چھوڑ دیں اس وقت مجھے غصہ آیا ہوا ہے اور آپ سب لوگ جو ہیں تو اس وقت سبحان اللہ لکھے ٹھیک ہے اور جب میرا ٹیمپر جو ہے میں آؤٹ آف ٹیمپر ہو جاؤں میرا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ بالکل مداخ نہیں کریں گے چلو چلو معاف کر دیجیے نسکور <تصفيق> آجیز کے بارے میں مفتی عامرخان نعمی رحمتہ اللہ لے کیا فرماتے ہیں سنیں یہاں لکھنے سے مراد لوہے محفوظ میں لکھنے مراد نہیں بلکہ کوئی خاص تحریر مراد ہے جو عالم اروان میں مشہور کرنے کے لیے لکھی گئی تھی اللہ اللہ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہچانتے تھے اس تحریر وغیرہ کی وجہ سے خمیر میں لوٹنے کی معنی یہ ہے کہ ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی اب اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی اللہ اللہ واہ خمیر میں سکھایا جا رہا تھا یعنی قرآن عظیم شام میں ابراہیم السلام کی جو دعا مسکور بن ہوں اور اسی قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت مذکور ہے کہ میں وہ ہوں ورنہ ورنہ بہت نبیوں نے آپ صلی اللہ عسلم کی دعائیں مانگی ہیں اور قریباً سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بشارت دی ہیں ٹھیک ہے اب میں ایک چیز آپ کو ابن جوزیش کے یہاں سے بیان کروں گا یہاں پہ پہلے میں یہاں رویا سے مراد خوا خواب نہیں بلکہ نظارہ ہے اس حدیث میں جو لفظ رویا یوز ہوا ہے سے مراد خواب نہیں بلکہ نظارہ ہے اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ ایک میں آپ کو عربی بھی پڑھ کے سنا دوں ہاں کہ اول امری دعوت اب ابراہیم و بشارت عیسی و ام, یلت ام یلتی یہاں رویا سے مراد خواب نہیں بلکہ نظارہ ہے کیونکہ حضرت آمنا رضی اللہ تعالی انہ نے خواب تو ولادت سے پہلے دیکھا تھا ولادت شریف کے وقت یہ نور اور نور سے ملک شام کے محلات وہ محلہ یعنی جو قصر تھے جو قلعے تھے بیداری میں آنکھوں سے دیکھے ابن جوزی اپنی کتاب الوفا شریف میں کہ روایت کرتے کہ جناب آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولادت کے وقت دیکھا کہ ایک فرشتہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا بولا کہ آمنا رضولانگ بلواہر کل حاسدن اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اللہ تو یہ کون کہہ رہے جناب یہ ابن الجوزی کہہ رہا ہے ابن الجوزی کا نام ان لوگوں کے لیے کیا ہے کافی ہے اب اس کو بھی نہیں مانتے تو یہ تو پھر آخر میں اپنے باپ کو بھی نہیں مانیں گے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ کے نبی کو یہ نہیں مانتے اللہ کے رسول کو یہ نہیں مانتے اللہ کے جو حضور کے جو صحابہ ہیں ان کو یہ نہیں مانتے صحابہ کے آگے شاگرد تعبین ان کو یہ نہیں مانتے تعبین کے آگے شاگرد تعبیر تب تعبین کو یہ لوگ نہیں مانتے لیکن بارہویں صدی میں جو مردوس جو شیطان ابن طیمے پیدا ہو اس کو مانتے جس کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا جس نے سر زندگی جیل میں گزاری تھی اس, کی اس کو کفری عقائد کی وجہ سے کس کی وجہ سے اس کے کفری عقائد کی وجہ سے اس کے سر میں جوئیں پڑ گئی تھی آڑی مزے دار بات میں نے کر دی تاریخ حقیقت تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ اس کے سر میں کیا ہو گئی تھی جو پڑ گئی تھی اور اس کے سر میں جوئیں ہوتی ہوتی ہیں مرگیا مر گیا تھا اور یہ لوگ اس کو مانتے ہیں لیکن مامی اعظم کو نہیں مانیں گے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانیں گے جس کے بعد جس دور کے بارے میں حضور نے کہا لذین لذین صحابہ کا دور بہتر تعابین کا دور بہتر تعبین کا دور بہتر اور امام اعظم نے تو بھائی صحابہ سے ملاقات کی تھی ارے بھائی امام شعبی کو بھی نہیں مانتے امام شعبی کو بھی نہیں مانتے جنہوں نے پانچ صحابہ سے ملاقات کی ہے آپ بھائی کہیں سے تو کچھ چیز ثابت کر دیں. کہیں کسی کو چیز ہاں ہاں بالکل یہ کہا بھی لوگ کرتے ہیں ابو القاسم صاحب بالکل یہ اس بات کا میں بھی جواب دینے والا ہوں کہ امام اعظم کی بھی جناب امام اعظم کون سا روم آپ یو کانٹ فائنڈ روم جناب کون سا روم آپ فائنڈ نہیں کر سکتے ایک سیکنڈ میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں یہ وادیوں کا اطراع جاہل اس اسپیکٹریٹر جاہل اور وہ ابو طلحہ جاہل کرتے رہتے ہیں یہ کرتے رہتے ہیں میں ان سے لوگوں کے ساتھ بڑا پرانا میں ان کا جو جانتا ہوں ایک سیکنڈ میں انوائٹ کر لوں ادھر روم میں ان کو پتا نہیں کیا مسئلہ ہو گیا میں آپ کو ان کا جواب دیتا ہوں جائیے گا مت ادھر نہیں جائیے گا جی جی ادھر جی ادھر دلیل کے ساتھ ٹھیک ہے دلیل کے ساتھ حضرت مجھے بکایا دلی کے لوگ اچھے نہیں لگتے بسم اللہ الرحمن الرحیم یو گیٹ بیک ناؤ جی چلے اچھا ایک سوال بھائی سوال یہ ہے سوال آپ لکھ لیں ٹھیک ہے سوال آپ لکھ لیں پہلے میں جو بات کرنے جواب دے دوں بالکل صحیح بات ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جیل میں ہوئی تھی بالکل ہوئی تھی اب آپ یہ کہیں گے کہ دونوں وفاتوں میں فرق کیا ہے جناب آپ کے امام بھی تو ادھر شہید ہو گئے تھے ان کا امام بھی وہاں مردار ہو گیا تھا اس میں فرق کیا ہے بہت بڑا فرق ہے بہت بڑا فرق ہے جناب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی یہ سرفار نہیں پڑھاتا ہے جی آپ کو مولی بتا دیتا ہے جائیں جائیں اور بریلی سے کہ نا وہ تو خود خاموش ہو جائیں گے ان کو تو اللہ جواب ہو جائیں گے آپ آب آب آب آب آب بھی مانتے ہو اور دیوبندی بھی دیکھو خاموش خاموش خاموش ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میں اس کی بھی تعریف کروں گا ایک منٹ مجھے ایک بات کا جواب دینے دو عبد القاسم ایک بات کی اولاد ہو خاموش بیٹھ دو ایک بات کی جو ہے نا اس کا جواب دینے تو اس کے بعد میں تم سے دوبارہ بات کروں گا ادھر ادھر ہی بیٹھے رہو امام اعظم جناب ان کو ان کے امام صاحب بھجواتے ہیں جو وا بھی ہے نا او جی جب جب ان کو بولو کہ امام اعظم بھی تو جیل میں جناب وہ بھی شہید ہو گئے تھے اس کے پیچھے دونوں کے پیچھے ایک وجہ ہے تاریخ ہے ایک زندگی ہے ان کے ٹھیک ہے امام اعظم کو جیل میں کیوں ڈالے گیا تو سنو بھائی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خلیف منصور نے کہا تھا خلیف منصور نے یہ کہا تھا جناب کہ آپ قاضی القضا بن جائے کیا بن جائے جناب چیف جسٹس بن جائیں تو امام اعظم نے اس سے انکار کر دیا تھا چار شخصیتیں تھیں میں واقع مختصر کرتا جا رہا ہوں اور میں پورا واقع ادھر بیان کر دوں گا اب پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی تو امام اعظم کے پھر وہاں پہ جیل میں ہو گئے تھے پتہ ہے ابھی اچھا اچھا اچھا آپ کو پتہ ہے تو میں ابھی آپ کو آپ کے ابنتمے کی بھی بات کرنے لگا ہوں تو امام اعظم کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا اور شہید کیا گیا کہ انہوں نے قاضی القضا بننے سے کیوں انکار کر دیا تھا اس کا بھی تو مجھے جواب دو نا نہیں, نہیں, اس کا بھی مجھے جواب دو نہیں نہیں میں کیوں ابنتمے کو چھوڑوں جب میں کا ذکر کروں لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تکلیف ہو اللہ نہ کرے میں دیوبندی ہو, وہاں بھی بن جاؤں اللہ نہ کرے جناب میں پہلے, میں پہلے ابن تیمے کی وارڈ لگاؤں گا پھر اس کے بعد دیوبندی کے بھی طرف جاؤں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنے والا میں تو ابن تیمے کو جناب تو امام اعظم کو اس لیے جیل میں ڈالا گیا کہ وہ اپنے فیصلوں پر خلیفہ منصور کو اثر انداز نہیں ہونا چاہتے تھے کہ حاکم وقت میرے کسی شرعی فیصلے پر اثر انداز نہ ہو اسی وجہ سے انہوں نے جیل میں جانا قبول کیا ٹھیک ہے اسے میں جانا کیا لیکن لیکن انہوں نے شہادت قبول کی جیل میں جانا قبول کیا لیکن شریعت کی خاطر شریعت اسلام کی خاطر اعلی ابن تعمیر نے کیوں کیا اب میں بتاتا ہوں کو ابن تعمیر کو کیوں جیل میں ڈالے گیا جناب ابن تعمیہ کو جناب اس کے کفی عقائد کفی عقائد کیا تھے جناب پہلے اس تھا کہ عقید توحید اس سے ٹیم میں کر الاحیت الوحیت اور ربوبیت یہ میرے پاس وادیوں کے سارے گھر پڑے ہیں تو شر, ش, ایبنے, تیمیہ نے سب سے پہلے کون سا غلط کام کیا تھا عیسائی بھی تین خداوں پہ یقین رکھتے ہیں اور تین خداوں کا یقین جو ہے وہ ان وادیوں کا بھی ہے ایک ان کے ہاں وادیوں کو دوسرا عقیدہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو جناب تو وہادیوں کا دوسرا قیدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کہ ہے ایک خاص جگہ تک, ایک جگہ تک محدود ہے ٹھیک ہے یہ ان وادیوں کا عقیدہ ہے قرآن کے عائد پڑیں گے امام اعظم فرماتے ہیں جو تابعی ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خاص جگہ تک محدود کر دے وہ کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے کیا کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خاص زگہ تک محدود کر دے وہ مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ان کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے دو پاؤں ہیں اللہ تعالیٰ کے سنہری بال ہیں وہادیوں کا عقیدہ کیا ہے جناب ان کو بولے کتنی تکلیف ہو رہی ہے ان کا جواب نہ دیں ان کو علاقے ان, ان, ان کا ظاہر کریں لوگوں کے سامنے کہ لوگوں کو پتا لے کے وابیت ہے کیا ابن وہاب مردود جو تھا وہ کون تھا جس نے سترہ سو چالیس میں حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قبر مبارک شہید کر دیا تھا آپ مجھے بتائیں کہ بارہ سو سال کے پچھلے لوگ مسلمان صحیح تھے کہ یہ شیطان ابن وہاب سے پیدا وہ وہی ٹھیک تھا جو انگریزوں ابن لارس آف عربیہ کے ساتھ مل کر انگریزوں کے ایجنٹ بنے سلطنت کے تخت تخت کر دیے اور رزید نے ٹیک اوور کر دیا تھا اور نجد نجب کی پہچان پوچھے جناب سرکار سر نجب کے بارے میں کیا فرمایا یہ بھی تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے میری خواہش آج یہ ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو واگیوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو سرکار سرف فرماتے ہیں کہ میں نجد کے لیے کیوں دعا کروں وہاں سے تو شیطانی گروہ ہوگا وہاں سے صرف شیطان نکلے گا شیطان کا سین پیدا ہوگا ہونا کا ذلازلو الفتن تو بحا یتل میں اس اضلی محروم خطہ کو دعا کس طرح دوں تو وہاں تو زلزلے اور فتمے ہوں گے اور قرن شیطان اور وہاں شیطانی گروہ پیدا ہوگا کون پیدا ہوگا جناب شیطانی گروہ پیدا ہوگا بخاری کی وہ حدیث صاحب کیوں بھول جاتے ہیں کہ تمیم کے ایک شخص حضور خویثر اس نے حضور کی شان میں گساخی کی تھی وہ کہتا ہے حضور آپ نے تو انصاف ہی نہیں کیا وہ بھی حرامی تھا جو شخص حضور پہ اعتبار نہ کرے جو شخص حضور پہ اعتراض کرے وہ شخص کیا ہے حرامی ہے وہ شخص وہ شخص بالکل حرامی ہے تم لوگ اور کیا کر سکتے بالکل جی ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ بڑی تکلیف ہو رہی ہے تو وہیوں کو جو ہے یہ عقیدے تھے تو آپ لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہو گیا جناب کہ ابن تیمیہ اور امام اعظم کی جیل میں جانے میں کتنا بڑا فرق ہے ٹھیک ہے ہائے ہائے بڑا مجھے مزہ آتا ہے جب ان کی دن میں تکلیف ہوتی ہے نا میرے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مجھے بڑی بڑی پی ایم کرتے بھائی میرا ڈانٹ اٹاؤ میرا بڑا ڈانٹ کیونکہ میں سچی باتیں کر رہا ہوں اور بیچ میں ڈسٹربینس رہے ہیں تو لوگوں کو کچھ کسی چیز کا پتہ نہ لگے حق کیا ہے سچ کیا ہے اس کا پتہ نہ لگے میری خواہش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے کفی عقائد لوگوں کے سامنے رکھے کفر عقائد رکھیں ٹھیک ہے اب یہ کہتے ہیں جناب اس سے ایک اور سوال کر دیا جناب آپ بھی حنفی ہیں دیوبندی بھی ہنسی ہیں اب آپ دونوں میں سے کون حق پہ ہیں تو ہم کہیں گے کہ ہم حق پہ ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب امام اعظم کو دو دونوں فالو کرتے ہیں حق پہ کون ہو گیا جی جناب وہ امام اعظم کو کہاں فالو کرتے ہیں وہ امام اعظم کو بھائی کہاں فالو کرتے ہیں اسماعیل گیلوی نے جب اباب کی بک کا جب ترجمہ کر کے اشاعت کر کے تقریب المان کے نام سے جب اس بر صغیر پاک و ہند میں برے صغیر پاک و ہند میں جب اس نے اس کو اشاعت اس کی کر دی ان قفی عقائد کو جب اس نے پرچار کر دیا تو پھر وہ کب سے وہ رہ گئے جناب وہ پھر کب سے رہ گئے جناب وہ ہنفی کب سے ہو گئے مجھے تو آج کی اس بات کی سمجھ نہیں پڑی مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں پڑی کہ وہ حنفی کب سے ہوگی نیو بندی جو وہ کو عقائد کو فالو کریں جو وہ کے کتابوں کو ٹرانسلیٹ کر کے بر صغیر پاک و ہند ان عقائد کی پرچار کریں جو اپنے عبد الوہاب کو جو سپورٹ کرے اس کو جو ہے ڈیفینڈ کرے اور یہ کہیں جناب بہار میں تو کوئی کفری گلے مات نہیں کہ اچھا تو میں نے کہا یہ پھر اس کے کفر کے فطر کے لگے تھے تو پھر جو بندی کہتے ہیں نہیں نہ انہوں نے آخر میں معافی مانگ لی تھی میں نے کہا اسٹینڈ ایک رکھو یا تو یہ بولے کہ اس نے غلط کام کیے تھے اور آخر میں معافی مانگ لی تھی یا یہ کہو کہ اس نے غلط باتیں نہیں کی تھی ٹھیک ہے تم کبھی ایک طرف کہتے اس کی ایسی باتیں غلط اس کی طرف منسوخ کی گئی ہیں اور جناب نہیں نہیں پھر جب ہم کہتے کہ نہیں یہ تو دیکھو حسام اللہ میں جب اس کو فتح لائے گئے ہیں تو جناب یہ اس کو جو کفیت ہے اس کی بارتے ہیں اور بارتوں کو جب دیوبندیوں نے اشار کی تو اعلیٰ حضرت نے پھر دیوبندیوں کے بارے میں حسام اللہ رمین یعنی اس وقت شافیل المذب اور رما سے جب دیوبندیوں کے بارے میں جو فتح لیے تھے جو حسام اللہ رمین کے نام سے بھی محفوظ ہیں یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں وہ دیوبندی اب دیوبندی نہیں رہے وہ امداد اللہ مہاجر مکی احمد اللہ علیہ تک تھے وہ جی کیا بات ہے امداد اللہ مہاجن مکیر احمد اللہ علیہ کی لیکن اس کے بعد سب گند ہے اب سب کیا ہے گند ہے اب تم پہ میرے آقا کی کینایت نہ صحیح تم پہ میرے آقا کی حنایت ن سحی نجیو کلمہ ارے گلابی دیوبندیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا تو جناب مفتی عامدار خان نے بتلا لے کے فرماتے کہتے جناب یہ دیوبندی جو ہے نا یہ دیوبندی بھی نہیں رہے اب اب ان کے سامنے آپ ایک بات ہے دیرے اِسم خان آپ چلے جائیں تو میرا شریف کو ضرور جو ہے یہ میرا شریف جو ہے منائیں گے یہ بارہ ربلاول کو دیوبندی بھی جو ہے بارہ میر شریف کو ضرور سکھالیں گے تو یہ کیا ہو گیا مفتی احمد ارخان عمیر احمد لال ان کو کیا کہا ہے گلابی دیوبندی ان کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جی جی ہاں بالکل ٹھیک ہیں وہ الاد رت جو ایسے تھے بریلوی ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیر. لیکن ان کے خود اب میں نے اس کے سامنے جب عبارت پیش کی کس کی جناب احناف کے سب سے بڑے امام دور حاضر کے جو دو تین تین سو سال پہلے علامہ عابدین شامی جس جنہوں نے رد المختار لکھی ہوئی ہے جنہوں نے رد المختار لکھی ہے بھائی اس کو تو مانو نا تم جو بندی جب کی بوکس کو ہی نہیں مانتے تو اپنے آپ کو ہنفی کیوں کہتے سرن ہو ہو ہو کہ وہی تکلیف ہو رہی ہے کس وقت تکلیف ہو رہی ہے ان جو بندیوں والوں کو تکلیف ہو رہی ہے مجھے اگر ڈل بیل آ رہے ہیں تو سنیں جناب علامہ ابھی جی شامی کیا کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے میں ہنفی ہوں کوئی کہتا ہے میں اپنے سن میں ڈی این ڈی پہ چلا جاؤں آ رہے کبھی چلے علامہ آبدین شامی رحمتہ اللہ کیا سرمت جو لوگ اپنے حنفیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو لوگ اپنے حنفیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ سن لیں پھر کہ علامہ آبدین شامی جب میں نے وہابی کے جو بندی کے سامنے آئے پڑی اسی پالٹاج پہ آتا ہے بے غیرت ملنگ میں نے آئے پڑی کہتے ہیں نہیں یار کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو اس کو نہیں مانتے ہوں کون ہے جناب علامہ بدی شامی کو میں ہنخیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں علامہ بدین شامی کو نہیں مانتے تو سرکار فرماتے ہیں اپنی کتاب میں بک میں کیا لیتے رد المختار جیل سوئم باب البغطے شروع میں کیا کرتے ہیں کہ کما وقع فی زمانا فی ادوائے عبد اللذین خرجوا من نجد و على الحرمين و قانوا ينتهلون إلى الحنابلة لكنهم اعتقدوا أنهم هم المسلمون و من خلف اعتقادهم مشكون و بذلك قتل أهل السنة و قتل حتى قصر الله شوقتهم و خرب بلادهم و بهم أساكر المسلمين عام سلاس و سلاسين و مئتين و الف جیسا کہ ہمارے زمانہ میں عبد الوہاب کے ماننے والوں کا واقعہ ہوا یہ لوگ نجد سے نکلے کہاں سے نکلے نجد سے نکلے جہاں سے حضور کی حدیث نے آپ کے سامنے پڑی تو شیتان کی جہاں سے تو زلزلے ہوں گے جہاں فتنے ہوں گے جہاں شیطانی گروہ نکلے گا کہاں سے نکلے یہ گروہ لوگ عبد الوہب کہاں سے نکلا نجد سے نکلا مکہ اور مدینہ شریف پر انہوں نے غلبہ کیا لوگوں کو وہاں کا قتل عام کیا اپنے آپ کو حمبلی مذہب کی طرف منسوخ کرتے ہیں ان لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ صرف ہم ہی مسلمان ہیں یعنی ہم ہی مسلمان ہیں آج کے واغیوں کی طرح اور جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں وہ مشرق ہے اس لیے انہوں نے اہل سنت و جماعت کا قتل جائز سمجھا کیا چاہ سکے جناب قتل جائز سمجھا اللہ اللہ اللہ اور ان کے علما کو قتل کر دیا اچھا جناب سیف الجوار میں کیا لکھا ہے سیف الجوار میں لکھا ہے کہ کی جو مظالم بیان کے ذرا ایک لائن میں ان کی پڑھ دوں کہ انہوں نے مکہ و مکرمہ و مدینہ طیبہ میں بے گناہ لوگوں کو بے درخ قتل کیا اور حرمین شریفین کے رہنے والے عورتوں کی عورتوں اور لڑکیوں سے زنا کیا ان کو غلام بنایا ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیاں سادات کرام کو بہت قتل کیا اچھا اب آپ سوال چلے ہیں بنیر میں ایک مولانا تھا مولانا ہدیہ نور ٹھیک ہے مولانا ہدے نور تھا اس مردود نے جب طالبان کو کہا کہ جناب یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں ان کی مال آپ پہ حلال ہو چکی ہیں ان کی جو گھر والے ان کی جو ہے مائیں بہنیں یا لونڈیاں عام کی بن چکی ہیں حامد میر کا پروگرام اٹھا کر دیکھیں سوات کا جب آپریشن ہو رہا تھا یہ بالکل پروگرام اٹھا کر دیکھ لیں ٹی وی پہ آنیر ہوا ہے اس مردور شیطان اس کی شکل شیتانوں والی تھی تو یہی عقیدے ان کے بھی ہیں یہی عقیدے ان کے بھی ہیں تو جناب اگر ایسے دیوبندی ہیں تو ایسے دیوبندیوں پہ بھی لانت ایسے جناب دیوبندیوں پہ بھی لانت اچھا جناب اب میں تھوڑی سی آپ کو ان کی بھی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا ہے کہتے جناب یہ اللہ اکبر ایسے دیوبندیوں پہ ایسے وادیوں پہ لانت تھوڑی میں ان کی تشریح آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں کہ آپ کے لوگوں میں ذہنوں میں یہ ذہن نشین ہو یہ سنے کہ میں تھوڑا سا چند لائنیں پڑھوں گا اب مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت ہندوستان سے گفتگو کرنی ہے دہلی میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا مولوی اسماعیل اس نے محمد بن عبد الحاب کی کتاب التوحید کا اردو میں خلاصہ کیا جس کا نام تقویت الایمان رکھا اور اس کی ہندوستان میں اعشاعت کی وہابی نے شہید کہتے ہیں کیونکہ یہ حضرت اسی تقویت الایمان کی بدولت سرحدی پٹانا کے ہاتھوں قتل ہوئے اور کہ اگر سکھوں کے آتے قتل ہوئے ہوتے تو امرتسر یا کے پنجاب کے کسی اور شہر میں مارے جاتے کیونکہ سکھوں کا مرکز سرحد تو پٹھانوں کا ملک ہے وہاں یہ مارے گئی انہ م... انہیں مسلمانوں نے قتل کیا اور ان کی لائش بھی غائب کر دی اس لیے ان کی قبر ہی اس مردود کی جو ہے قبر ہی نہیں ہے اچھا نیز زبنی کی مشہور کتاب اروائے کے صفحہ نمبر ایک پر ہے کہ سید احمد صاحب نے پہلا جہاد یار محمد خان حاکم یاقستان سے کیا اس جہاد میں مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی مولانا محمد اسماعیل مولو محمد حسین رام یہ سارے اس جہاد میں شریک تھے کس کے خلاف جناب انہوں نے پہلے جہاد کیا یار محمد خان حاکم یاگستان سے کی؟ یعنی مسلمانوں کے خلاف جہاد کیا ان کا پہلے جہاد کس کے خلاف تھا جناب مسلمانوں کے خلاف تھا سن جناب نیز مول اسماعیل صاحب کا میر منشی ہیرا لال تھا حیات الطیبہ میں ہے اور توپچی جو تھا وہ راجا رام تھا یعنی ان کے جو جناب توپچی جو تھے وہ ہندو تھے یہ سکھوں سے یہ یاد کر رہے ہیں جناب مسلمانوں سے یہ یاد کر رہے ہیں غرض وہادی دیوبندیوں کے قلب و زبانی تلواروں کے حملے مسلمانوں ہی پر ہوئے ابھی حال ہی کا واقعہ ہے کوہستان وغیرہ تمام افارات میں سبق ایک دیوبندی عبد القادر نامی نے پہلے تو تشدداتا گنگش متعلق کے استھانے مقدس پر قلم سیارات لگے جن میں تحریر تھا کہ میت کے پاس دعا قبول کرنے کی طاقتیں ان کے مزار پر منتیں مانگنا شرک اور بےجد ہے پھر رات کے آخری حصے تمام استھانوں پر مٹی کے تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے رکھ کر ب... آ... رکھ دیے سوئے ہوئے کپڑوں میں مٹی کا تیل چھڑک دیا دیا سلائی جلا کر آگ لگانا چاہتا ہی تھا کہ پکڑا گیا یہ واقعہ رات کے تین بجے ہوا کر یہ ایک سیکنڈ کا موقع پا لیتا تو سارا دربار اور سارے محلے ان تمام مثالوں کو جلا دیتا یہ ہے ان ظالموں کی توہیر ابھی حال ہی کی بات دیکھیں یار حضرت عبدالرحمان باب وزیر احمد کے مزار پشاور میں جنہوں نے شہید کر دی مردوں نے اور اسی گروہ نے ایک دن پہلے مسجد وزیر خان کے سہن میں جو مزار ہے اسے آگ لگانے کی کو کوشش کی آگ لگا بھی دی مگر چونکہ وہاں لکڑی کا سامان دیواریں کالی ہوگی مگر باقاعدہ آگ نہ لگ سکی یہ سکسٹی ون کے واقعات ہیں, یہ کب واقعات ہیں جناب? 1961 کے. اسماعیل کے متعقدین دو گروہ بنے تو وہ جنہوں نے اماموں کی تکلیف کے کی انکار کیے جو غیر مقلدین وابی ہیں اور جو غیر مقلدین وابی کے لاتے ہیں دوسرے وہ جنہوں نے دیکھا کہ اس طرح اپنے آپ کو ظاہر سلمان ہم سے نفرت کرتے ہیں نے اپنے آپ کو ہنفی ظاہر کیا اب اعلیٰ دیکھیں مفتی صاحب کیا کہتے ہیں نماز روزے میں ہماری طرح ہمارے سامنے ان کو کہتے ہیں گلابی وہابی یا دیوبندی آحا میرے آکام نبی کرسلم وسلم کیا کرن شیطان کہا ہوا ہے تو ان کو جناب کیا انہوں نے مفتی صاحب نے ان کے کیا لکھا ہے جناب شیطان لکھا ہوا ہے ان کے تھوڑ سا بھی سننے. اب رشید احمد گنگوئی کیا؟, کیا فرماتے ہیں جناب اب رشید احمد گنگوئی جو تھا یہ رشید احمد گنگوئی جو تھا یہ کیا فرماتے ہیں جناب سنے. ابن وہاب کے بارے میں ابن وہاب کے مقتد مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں ان کے عقائد عمدہ تھے مذہب ان کا ہمبلی تھا ان کے مزاج میں شدت تھی مگر اچھے آدمی تھے وہ کیا تھے جی احمد گنگوئی کیا لکھتا ہے دیوبنیوں کا مولی احمد گنگوئی کیا اچھا آدمی تھا جو مدینہ کے صحابہ کے مزاروں کو شہید کر دے وہ اچھا آدمی ہے جو جنت باقی میں اہل بیت وزام کی جو ہے تو قبروں کو شہید کر رہے ہیں وہ اچھا آدمی ہے ٹھیک ہے جو احم کر طب تعبین پہ جو پلان تان کرے وہ اچھا آدمی ہے جو صحابہ کو حجت مانے وہ اچھے آدمی ہیں تو یہ ہی ملے ہوئے لوگ ہیں تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں غیر مقلدین کے زیادہ خطرناک جب ہیں کیونکہ عام مسلمان ان کو پہچان ہی نہیں سکتے ان کے لوگوں نے اپنی کتابیں محض السلام کی ایسی توہینیں کی ہیں کہ کوئی کھلا ہوا مشرق بھی نہیں کر سکتا سنے تھانوی مولوی تھا اشرف علی خنزیر العمر تھا فیض الرمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں کی علم کی طرح بتایا مولو خلیل امبیٹو نے اپنی کتاب براہین کاتعم میں شیطان اور ملک کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ بتایا تو کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو کلائے اور پھر یہ کہے کہ حضور کے علم سے شیطان اور ملکل موت کا علم زیادہ ہے اور پھر کو لوگ ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں لانت ہے اسے لوگوں پہ لانت ہے ایسے لوگوں پہ جو ان کو فالو کرتے ہیں مولوی اسنا صاحب دہلی نے نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو گدے اور بیل کے خیال سے بدتر لکھا توبہ توبہ تو مولوی کاسم ننگا نانو تو ہی جو ہے. مولوی قاسم ننگا جو ہے نے تہذیر الناس میں حضو صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین بمانے آخری نبی ماننے سے انکار کیا کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تبھی خاتمیہ محمدی میں کوئی فرق نہ آئے گا بھائی تو یہی عقیدہ تو قادیئنو کا بھی ہے تو تم نے اور میں فرق کیا ہے پھر تم اور کادیانی میں فرق کیا جناب اوکے جی خاتم کے مانی اصل نبی ان کے نزیر کیا ہے خاتم کے مانی کیا ہے اصلی نبی دیگر نبی آ رہی یہی مرزا غلام احمد کادیانی نے کہا ہے کہ میں بروزی نبی ہوں جی کہ مرزا غلام احمد اس مسئلہ میں جناب قاسم نانتوئی خنزیر کا کیا ہوا شاگرد رشید ہوا تو جناب اب ان کے ان, ان صاحبوں کے یہاں توحید کے مانی امبیا کی توہین جیسے کہ روافظ کے یہاں حب علی کے معنی بوز صحابہ حالانکہ یہ توحید شیتانی توحید ہے یعنی روافظ اور ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے یہ جو شیئیں ہیں نا جو بیٹھ رہے ہوتے ہیں تبرے کر رہے ہوتے ہیں اس نے حضرت آدم کی عظمت سے انکار کے نبی کے سامنے نہ جکا جو،, جو شخص نبی کی شا... سامنے یا نبی کی عظمت کو نہیں مانے گا تو وہ تاقت تا لائن قرار ہوگا یار آگے بھوک لگ رہی تو بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے ٹھیک ہے بھوک مجھے بھی لگ رہی ہے یہ کیا بات ہوگی کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے جناب ہم بھوک لگ رہی ہے تو مجھے بھوک نہیں لگ رہی تک مجھے بھی کھانے دیں نا اگر میں کسی دیوبندی وہابی کو کھاتا ہوں تو مجھے ذرا کھانے دیں لوگوں کو نہیں میں اگر کسی دیوبندی وہابی کو کھاتا ہوں ان کے ذرا لان تان کرتا ہوں ان کی ذرا حقیقت لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو مجھے کرنے دیں پھر آپ اچھا اللہ اللہ جناب ایسے مردود اور ان شیطانوں کو پہچاننا چاہیے اقبال نے کہا تھا کہ اگر زندوں میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر لباس خضر میں یہاں ہزاروں حارجی خنزیر حاجی دریا بھی گھومتا ہے خنزیر اسپیکٹریٹر بھی گھومتا ہے وہ اسپیکٹر جس کو میں کہتا ہوں وہ ابو طلحہ اتنا بڑا منافق میں نے زندگی میں اپنی ریئل زندگی میں اور اس پالٹاک میں جتنا بڑا منافق ابو تلحا ہے اس پالٹا کا جتنا بڑا منافق وہ ہے جتنا منافق وہ ہے جناب میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا اتنا بڑا منافق اللہ اکبر کہ جو حدیث ان سے انکار کرتا ہے میں نے اس کو حدیث بہایا بمائے حوالے ڈیلی کے بعد اس سے میں سے بات کر ہی چھوڑ دی یہ ابھی پالٹا کے یہ ہیں بلیکس کے لوگ میں نے ان سے ایک چھوٹا سوال کیا ہوا ہے میں نے ان سے ایک چھوٹا سوال کیا ہوا ہے کہ جناب اس سنجا کس طرح کیا جاتا ہے بھائی اس سنجا کس طرح کیا جاتا ہے گرمی سردی میں کس طرح کرتے ہیں میں نے ان سے نہ کوئی شرع سے کہیں کوئی بڑے بڑے سوال پوچھے ہیں وہ تو یہ جاہل مانتے نہیں ہیں تو میرے بھائیوں جو لوگ کہتے ہیں یہ جناب بدت ہیں بدت ہیں تو قرآن عظیم الران کو کتابی شکل دینا بدت ہے ٹھیک ہے نیا کام حضو سلم کے بعد ہوا بیس رکا تراوی بم جماعت بدت تین طلاقیں ازت عمرہ فاروق کے دور میں حضط عثمان غنی کے دور میں سات کی رات اور جمعے کی دو اذانیں حضرت علی کے دور میں جناب جمعہ کی جنواسی و قصبوں اور گاؤں میں منا شہروں میں پڑی جائے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر کلب دلال علیکم وسلام کل دلال فنار فن ازلو کی حدیث پڑھتے ہیں وہ صحابہ کے بارے میں پھر کیا کہتے ہیں جن کو حضور نے کہا کہ یشرم مبشر ہیں جن کو حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے ان کے بارے میں یہ لوگ کیا کہیں گے مجھے آج تک اس بار کی سمجھنی پڑی کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا سچے مسلمان وہ ہیں تو دیوبندی وحاوی میں کوئی مرد مومن نہیں جناب رضا والے آپ کے باپ کا آپ کو پتا ہے تو تلوار حق صاحب آپ کو غصہ کیوں آ رہے جناب ہم تو نہیں کیا ہے جو حضور کسان میں غصہی کرتا ہے وہ تو اگر آپ نے قرآن کبھی پڑھا ہے آپ نے کبھی قرآن عظمشان پڑھا ہے کہ قرآن میں سورہ قلم آپ نے کبھی پڑھی ہے کہ جو نبی کو غصہ ہوگا وہ حرامی ہوگا